تم ہم اسلام کر دوں دنیا میں لہر آئیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد پدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد زندہ باد زندہ باد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 أيأَ مَ مَعضُودَ فمَنْ كَانَ منكم أو على سفر فعدة مِنْ كُ مَجضًا أَو عَلَ سَفَدِ فَعدَةُم مِن أَ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثامن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت ثابن یہ پروگرام در تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو اپ سے دو گھنٹے قبل ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا گیا تھا پروگرام کا آغاز ہم نے کیا آٹھ بجے شب اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم نے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ عبنصِ عزیز کی خود بہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی اس کے بعد ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوا چونکہ ہماری نشریات جب شروع کی جاتی ہیں مان بعد اس کے افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہم نے پروگرام کی نشریات کا آغاز کیا پھر ہم نے افطار کا اور نماز کا ایک وقفہ لیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آج اسٹوڈیوز میں ڈیڈیو احمدیہ کے جو مہمان ہیں وہ مکرم و محترم حادی علی چودھری صاحب ہیں اور اسی طرح سے عبد النور عابد صاحب پروگرام کا موضوع رمضان کی اہمیت فضیلت برکات اور آن حضور صلی اللہ علیہ ولہ وسلم کس طرح سے رمضان گزارتے تھے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے اور آگے چلیں گے صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ یہ وقت تو وہ ہے جب ہم پروگرام میں آپ کے سوالات کو بھی جگہ دیا کرتے ہیں اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سٹوڈیوز کا نمبر 416 ون سکس فور کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں ٹورنٹو شہر سے باہر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹول فری نمبر بھی ہے آپ کو لانگ ڈسٹنس چارجز نہیں ہوں گے ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس آپ کال کیجئے اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں ہمارے پاس پروگرام کے جو پہلا حصہ تھا جو ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا پروگرام کے اختتامی لمحات میں کامران صاحب نے ہمیں سوال کیا تھا ان کے سوال کے جواب بھی ہم شامل کریں گے پروگرام کے حصے میں اس سے قبل میں ایک درخواست کروں گا عبد رابط صاحب سے کہ مختصرن اگر آپ بتا دیں جو موضوع ہم نے ابھی تک کیا لے کے چلے صرف ایک مختصرن تاکہ ہمارے وہ سامعین جو جنہوں نے ہمیں ابھی اس فریکوینسی پہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہو جائے کہ ہماری گفتگو کیا چل رہی ہے آج وبرکاتہ وعلیکم السلام جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان ہے پروگرام کے شروع میں قرآن کریم جہاں پہ فرضیت رمضان کے متعلق اپنی آیات ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوراسی سے ایک سو ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو اللہزین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما <قم> کوتیبہ اللّہ زینہ بن جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے اس کا مقصد کیا ہے مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ اللہ کو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرو تو روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آیا جائے اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا جو, کی، کی، کی، کی جو احکام ہیں ان کی بجاوری لائی جائے انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے اور تقوا کے بغیر جو ہمارے اعمال ہیں وہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے ہمارے اعمال میں جب تک تقوعہ ہے ہم عجزی اختیار کرتے ہیں انکساری اختیار کرتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور ہمارے اعمال ایسے ہیں جن میں ریا اج خود پسندی کے عوامل نہیں ہیں اور تقوا کا عنصر پایا جاتا ہے تو یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے थी. اور یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم جو جو روزوں کا مہینہ ہے اس میں تقوا اختیار کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ موضوع ہمارا آج کا ہے جس پہ گفتگو جاری ہے کامران صاحب کا سوال ہے اس کے جواب سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت رانا فیصل صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں احمدی احمد خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رانا صاحب آپ کا سوال جی میں میرا سوال یہ تھا میرے سوال کے دو حصے ہیں پہلے جو ہے نا ایک کا جواب رمضان میں یا بغیر رمضان کے ایک مسلمان اپنے بھائی سے کتنی دیر ناراض رہ سکتا ہے جی ٹھیک ہے اور وہ اور وہ بھی موسم جو ناراض ہو وہ موسم ہو ٹھیک ہے جی چلیے ٹھیک ہے آپ کا سوال لے لیا ہے ہم نے اس کا دوسرا حصہ آپ نے ابھی بتانا یا بعد میں بتائیں گے چلیے بہت شکریہ جی رابع صاحب کچھ ایسا کہہ رہے صلاح ہو جائے ہو جائے جی یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ ان کی لڑائی کی نوعیت کیا ہے تو بہرل جو ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عصفہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض بعض اوقات ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب کلش ہو جاتی ہے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور بات اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے جتنی بڑی بنا لی جاتی ہے اپنی اناؤں میں بعض دفعہ اپنی نا سمجھی میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو الزام دیتی ہے دوسری تیسری کو دینے لگ جاتی ہے تو وہ نویت پہ بھی منحصر ہوتا ہے تو یہ جو چپکلشیں ہیں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں ناراضگیاں ہیں ان کو طول نہیں دینا چاہیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے تو جو انہوں نے پوچھا تھا کہ کتنے دن ہونے چاہئیں ٹھیک تو نیت کا اعتبار سے تین دن کا ہمارے سامنے آتا ہے اچھا اس میں رمضان اور اور نہ رمضان کی کوئی تخصیص نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے نا وہ پوچھا ہے کہ رمضان میں کوئی خاص پیکج آیا ہوا ہے کہ ناراضگی ختم کرنی ہے کوئی ایسی بات تو نہیں تو رمضان کی تخصیص نہیں ہے نانا صاحب تین دن سے زیادہ ناراضگی نہ رکھیں تو بہتر ہے اور جو بھی کوئی صلاح کرے وہ بہتر ہوتا ہے بالکل, بالکل. قرآنِ کریم کے بھی حکم ہے کہ صلاح بہتر ہے جی ہمیں سکھایا گیا ہے بہت شکریہ واپس آتے ہیں ہم آ, کامران صاحب کے سوال کی طرف کہ روزہ کس وقت وقت کون سا ہے کب چاہیے روزہ جو افطار کرنے کا وقت ہے وہ غروب آفتاب ہے ٹھیک ہے سورج کا غروب ہونا اور اس کے لیے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں حضوف فرماتے ہیں حضرت حدیث اس طرح ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں سے مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افطار میں جلدی کرے ٹھیک ہے روزے کے افطار میں جلدی کریں اور یہ ترمزی میں حدیث مروی है. ہے پھر ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ठीक ठीक نے فرمایا جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے ٹھیک ہے ایک بخاری اور مسلم دونوں میں بالکل اور اتھینٹک اور سیاستہ میں جو ان کی ترتیب ہے انہی اعتبار سے ترمزی بھی ان میں شامل ہے پھر بخاری کا نمبر بھی پہلا ہے پھر مسلم اس کے بعد تو رات کی کیا تعریف غروب آ... آفتاب کی تاریخ کی ہے کہ یہ جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آذر صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے تو یہ آذر صلی اللہ وسلم کا ارشاد ہے تو آپ اس کی خلاف ورزی تو نہیں کرتے کہ خود کسی وقت کھولیں اور لوگوں کو کہیں کہ جلدی کرو تاجیل اس میں تاجیل فی الفتار اس باب کا نام ہے تو اس کا مطلب کہ افطاری میں جلدی کرنی چاہیے اور اس کا نمونہ جو آذرِ صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وسلم کیا کرتے تھے خود آپ کا عمل تھا وہ بھی نور صاحب بتائیں گے جی بالکل ہمارے <خخم> سامنے ایک اور حدیث آتی ہے حضرت ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا عروب آفتاب کے بعد حضور نے ایک شخص کو افطاری لانے کا ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اس شخص نے عرض کی کہ حضور ذرا تاریکی تو ہو لے دیں آپ نے فرمایا کہ افطاری لاؤ اس شخص نے پھر عرض کی کہ حضور ابھی تو روشنی ہے حضور نے فرمایا افطاری لاؤ وہ شخص افطاری لایا آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد فرمایا اب یہ اس کا جو لیل کی جو تفصیل جی ہے جی وہ اس میں اس کے اندر آ جائے گی قرآن کا ہے کہ اس کو پورا کرو رات تک رات کی تعریف کیا اور آسلن عملن کیا ثابت فرمایا جی خود اپنے عمل سے ہم ہم وہ یہ ہے روایت حضور, جی حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ شخص افطار لایا آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد فرمایا جب تم غروب آفتاب کے بعد مشرق کی طرف سے اندھیرا اٹھتے دیکھو تو افطار کر لیا کرو ٹھیک ہے مغرب کی طرف نہ دیکھتے رہو کہ اس طرف روشنی غائب ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ ابھی حادث صاحب نے اس آیت کا ٹکڑا پیش کیا کہ عتم السیام ال کے روزوں کو مکمل کرو لیل تک رات تک ٹھیک ہے اور یہاں پہ جن لوگوں نے غلطی کھائی ہے یا اس کا مفہوم نہیں سمجھے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب تاریکی پوری طرح چھا جائے تاریکی کا نام لیل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے تاریکی کا مطلب رات یا لیل جو قرآن کریم آیا وہ نہیں ہے لیل سے مراد سورج کا نہ ہونا ہے تو غروب جب سورج ہو جائے تو لیل کا جو آغاز ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں افطاری میں جلدی کرنا یا لیل کے اوائل کے اندر ہی افطاری کر لینا یہ حضور کی سنت سے بھی ثابت ہے اور ربی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں وہ بین ہی وہ والا نقشہ پیش کیا گیا ہے جس میں اکثریہ جو ہے مسلمانوں کی وہ روزہ کھولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں نا آ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا وین تھا جو آپ امت کے حالات دیکھتے تھے کہ بعض لوگ سختی کی طرح مائل ہوتے ہیں جی اس سے امت کو بچایا ہے کہ سہولت میں رہیں اور اصل جو آپ نے فرمایا کہ برکت اس میں ہے کہ جلدی افطار کرو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ درمیان میں چھوڑ کر جب وہ تکمیل ہو جائے اتمو ہو جائے تو پھر لیل کی بحث ہونا نہ پڑھو جس طرح ابھی نور صاحب نے بتایا کہ لیل کا مطلب یہ نہیں کہ تاریکی ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دا یہ دا فرمایا دا. ہے کہ ایک آدمی پیچھے کی طرف دیکھتا ہے ایک آگے کی طرف دیکھتا ہے جی. سورج ادھر سے طلوع ہوا ہے مشرق سے اور سفر طے کر کے جب مغرب, مغرب میں جاتا ہے تو اس اس کے ارد گرد روشنی رہتی ہے جب پیچھے وہ تاریکی چھوڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے مشرق میں تاریکی بڑھتی ہے جہاں سے وہ اٹھا تھا سورج اور है. جہاں جا کے غروب ہو رہا ہے وہاں ابھی اس کے ارد گرد روشنی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے حساب سے درمیانی وقت جو ہے وہ لیل کا آسلم نے اپنے سنت سے اپنے عمل سے ثابت فرما دیا کہ یہ لیل کا وقت ہے کہ سورج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے نیچے چلا گیا زمین کے غروب ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے تو اس لیے آنظر نے اول وقت میں روزہ کھولا ہے ہمیشہ کسی جگہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ عن نے شاہ کی نماز کے قریب یا کسی اور وقت تک روزے کو روکا ہو ठीक کہ ठीक ابھی ठीक پوری طرح تاریکی نہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں تاریکیوں کا معیار الگ ہے الگ الگ ہے اب انگلینڈ میں جا کر دیکھیں تو ساری رات ایک جس طرح شام کا دھندلکا ہوتا ہے یا فجر کے بعد جو روشنی کا ایک ہوتا ہے اس طرح دن سے ہی ہوتا ہے بالکل رہتا ہے میں بھی اسی طرح رہتا ہے گرمیوں میں دیکھا حوصلوں میں اس سے حوصلوں سے اوپر ذرا چلے جائیں تو وہ تو سورج ویسے کترا کے گزر جاتے سارا دن یعنی ایک چھ مہینے وہ رہتی ہے دن کی روشنی رہتی ہے تو بہرحال یہ جلدی کرنا چاہیے اصل یہی ہے سنت ٹھیک ہے بہت شکریہ کامران صاحب یہ جواب تھا جو آپ کے لیے ہم نے پیش کیا ہے صاحب ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور اگر آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 4164106522 ریڈیو احمدیہ کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام آج کا رمضان کے حوالے سے ہے رمضان کی اہمیت اور فضیلت رمضان کی برکات کی بات کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن کس طرح سے ہوتا تھا رمضان میں کس طرح سے آپ کے شب و روز گزرتے تھے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے اب نواب صاحب پروگرام کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں جیسے جیسے ہمارے ساتھ کالرز آئیں گے ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں پھر شامل کرتے جائیں گے جی بالکل حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ وسلات وسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی کیفیت کا کو بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بہت عبادت کیا کرتے تھے ان ایام میں کھانے پینے کے خیال سے فارغ ہو کر اور ان ضرورتوں ضرورتوں سے انکتا کر کے تبت اللہ حاصل کرنا چاہیے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی ہم بات کر رہے ہیں آگے بعض روایات میں نے اکٹھی کی ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود علیہ وسلم کیسے روزہ رکھتے تھے اور اسی طرح جو اپنے اصحاب تھے ان کو کیا ترغیب دلایا کرتے تھے اس میں سے ایک پہلو افطاری کے جلدی کرنے کا بھی تھا وہ تو یہاں پہ کور ہو گیا میں کوشش کروں گا وہ اس وقت جب ہم پہنچے تو ایک دفعہ پھر اختصار کے ساتھ اس کا بتا دیا جائے رمضان جب آتا تھا تو رمضان کے استقبال کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ. کا ایک نیا جوش اور ایک نیا رنگ ہمارے سامنے آتا جب ہم سیرت اور احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تڑپ پائی جاتی تھی کہ جیسے ہی دو ماہ رہ جاتے تھے رمضان کے تو اس کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے اور اس کے استقبال اور لوگوں کو بھی بتایا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے اپنے صحاب میں یہ اعلان کیا کرتے تھے تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو تو بعض اوقات صحابہ پوچھا کرتے تھے اوائل میں کہ حضور کیا ہم کسی جہاد پہ جا رہے ہیں یا کوئی چیز ہمیں کیا نیا حکم آنے والا ہے جس کا استقبال کرنا ہے تو حضور فرمایا کرتے تھے نہیں رمضان آنے والا ہے اس کا اس کا استقبال کرنا ہے اس کی تیاریاں کرنی ہیں تو جب ہمیں پتہ لگتا ہے روایات کی کتاب سے کہ رمضان سے دو ماہ قبل جب رجب کا مہینہ آیا کرتا تھا تو اس وقت حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجا و و بلگ رمضان کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تو یہ ایک تیاری ہے ایک تڑپ ہے حضور کو کہ رمضان آ رہا ہے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا نفسوں کو تیار کرنا اور بھلائیوں کی طرف اور عبادات کی طرف لوگوں کو مائل کرنا کہ وہ رمضان کے آغاز سے پہلے ہی اس دور میں شامل ہو جائیں جو رمضان کے استقبال کرنے کا حقیقی حق اپنے اندر رکھتا ہے پھر حضور رما ایک ایک دوسری آتی ہے روایت اس میں یہاں پہ بلگنا کا لفظ آیا ہے اور دوسری روایت میں بارک لانا کا لفظ آیا ہے تو الفاظ اس طرح بن جاتے ہیں اللہ بارک لانا فی رجب و شعبانہ و بارک لانا فی رمضان کہ ہمیں رجب اور شعبان میں اللہ تعالی برکت ہمارے لیے رکھ اور رمضان میں ہمارے لیے خاص طور خاص طور پہ رمضان کا کہ رمضان میں ہمارے لیے سب کے لیے برکتیں رکھ تو یہ ایک طریق تھا اور پھر روایات میں آتا ہے کہ شعبان کی جو تواریخ ہوتی تھیں ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ حضور یاد کیا کرتے تھے کہ اچھا اب اتنے دن رہ گئے ہیں اتنے دن رہ گئے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور دوسرے بھی صحابہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح. کو رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے رمضان سے بالکل ایک مہینہ پہلے اس کی تیاری کے لیے کہ رمضان کے اندر ہم داخل ہونے لگے ہیں اس کی اس کی برکات کو سمیٹنا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا اب ہماری زندگیوں میں رمضان آئے گا مومنین کو ترغیب دلانے کے لیے حضور اس کی جو تیاریاں تھیں وہ پہلے سے کر کے رکھتے تھے اجسرا ابھی دو دعاؤں کا میں نے ذکر کیا پھر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روایات میں آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے تاکہ وہ اس کی جو آگے جو رمضان ہے اس کا حقیقی طور پر استقبال ہو سکے پھر ایک خطبے کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور وہ بھی اسلامی روایات میں تباریخ میں بڑی کثرت کے ساتھ اس کا اس کی اشاعت بھی ہوتی ہے اور سنایا جاتا ہے شعبان کے جو آخری ایام ہیں اس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق ہوا کرتا تھا کہ اپنے اصحاب کو جمع کر کے رمضان کی فضیلت رمضان کی اہمیت اور رمضان کی جو قدر ہے اس کی اہمیت ہے وہ اپنے احباب کے سامنے رکھتے تھے تو اسی طرح ایک رمضان کے آغاز میں یعنی کہ شابان کے آخری ایام میں اور رمضان کے سے پہلے حضور نے خطبہ فرمایا رضوان اللہ اپنا صحابہ کے سامنے اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں حضور فرماتے ہیں تمہارے سامنے ایک بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے افضل ہے جی القدر جی بالکل اس ماہ میں اللہ پاک نے روزہ روزہ کو فرض قرار دیا ہے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے جس نے اس ماہ میں کوئی نفل عبادت کی گویا اس نے اس ماہ کے علاوہ بھی فرض ادا کیے یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا چڑھا کے ہمیں دیتا ہے اور جس نے اس ماہ میں فرض ادا کیے گویا اس نے ستر فرض ادا کر دیے حضور فرماتے ہیں یہ ماہ صبر کا ہے اور صبر کے کا ثواب جنت ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جس نے اس ماہ میں کسی روزہ دار کی کا روزہ افطار کرایا اس کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا باعث ہوگا اور جہنم سے خلاصی اور اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اسے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی یعنی جو کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کا س... تو یہ ایک تیاری ہے دیکھیں ایک ایک حکم کے اندر کسی مسلمان کو نہیں چھوڑا کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری طبیعت خراب ہے میں سفر پہ ہوں میں میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں روزہ رکھ سکوں لیکن اس کے لیے بھی ثواب لینے کے جو طریقے ہیں وہاں حضرت صل... تو کسی نہ کسی طریق میں کسی نہ کسی رنگ میں آ حضرت صل اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے رمضان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنے ثواب کے اندر وہ جو بڑھاوا ہے اس کو وہ لا سکتا ہے اس پر جب حضور نے فرمایا کہ افطاری کرایہ کرو اس کا بھی یہی ثواب ہے تو اس پہ جو صحابہ تھے انہوں نے سوال کیا حضور سے کہ اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو اتنی وسعت نہیں ہے ہم اتنی طاقت نہیں رکھتا ہر کوئی کہ لوگوں کی افطاری کرائے چونکہ وہ آپ کو پتا ہے زمانہ بھی غریب تھا اور لوگوں کے پاس اپنا لیے بڑا کم ہوا کرتا تھا تو آگے کیسے تو یہ جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت ہے اس میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جس نے ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک گھونٹ دودھ سے کسی کا روزہ فتار کرایا دل سے ایک سبحان اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہ دعائیں نکلتی ہیں کہ ہمارے پیچھے رمضان کی اہمیت کیا چھوڑ گیا کیا فضیلت بیان کی ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا جو حضور نے فرمایا نا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنے گناہ نام معاف کرا سکا تو ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی واقعی اپنے گناہ نام معاف ہے تو واقعی رسول اللہ وسلسل میں جیسا فرمایا واقعی بڑا بدبخت ہوگا حضور نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے نجات کا ہے پھر حضور فرماتے ہیں جو غلام اور نوکر یا اب آج کل ہم غلام یا نوکر اس طرح تو نہیں لیکن ماتحت جو ہوتے ہیں جو ماتحتوں کے ساتھ تخفیف یعنی کہ کام جو کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا کرتا ہے تخفیف کرتا ہے اس کا معاملہ تخفیف کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور جہنم سے خلاصی فرما دے گا پھر فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو سیراب کیا یعنی پانی وغیرہ پلایا اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے سیراب کرے گا جس کے بعد اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے پیارے نبی آ حضرت صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی اہمیت اس کی فضیلت سے متعارف کرایا پھر جب چاند دیکھا کرتے تھے رمضان کا اس وقت دعا کیا کرتے تھے اور دعا کیا تھی حضور فرماتے تھے اور صحابہ کو بھی یہ روایات میں آتا ہے کہ دعا سکھائی کہ اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما رمضان میں اور سلامتی عطا فرما رمضان کو مجھ سے اور اسے میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبول فرما اب چاند دیکھا ہے اور اس پہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو عبادتیں کروں نوافل پڑھوں یا یہ جو اوقات میرے گزریں اس میں وہ سلامتی کے ساتھ گزریں اور مجھے رمضان کے اندر سلامتی عطا فرمائے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہیں اس کا بھی مختلف روایات میں آیا ہے ذکر اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں آ, رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالی نے فرض قرار دیے ہیں جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور روزے کے دوران گناہوں سے بھی بچے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے پھر حضور نے فرمایا روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرعیل امین نے اس شخص کے خلاف ہلاکت کی بد دعا فرمائی جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکیں جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر چھوڑ دے تو زندگی بھر کے روزے اس کی تلافی نہیں کر سکتے تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بالکل معمولی معمولی باتیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں خدا تعالیٰ کے قریب آ سکتے ہیں خدا تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے گا خدا تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم ان ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے جو رمضان کے روزے ہیں ان کو رکھیں پھر یہ جو آخر میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمارے سامنے پیش کی کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر چھوڑے تو زندگی بھر کے روزے اس کی تلافی نہیں کر سکتے بڑی تکلیف سے اس بات کا بعض اوقات ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اچھے خاصے نوجوان ہوتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ عادت نہیں ہے یا بعض ایسے احباب ہوتے ہیں وہ سگریٹ نوشی میں یا اپنی طبیعت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا حالانکہ وہ بیمار بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت دی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں اس کو پورا کر سکیں اور اس کے باوجود وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تو ان احباب کو چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے روزے پورے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ انہی آیات میں جو رمضان کے آیات ہیں 184 سے 189 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تسوم خیر اللہ کن. اگر تم روزے رکھو گے تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بلا عزر کوئی عزر نہیں ہے ہم یہ سوچیں کہ ہمارا روزہ نہ رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے لیے خیر اور بھلائی کا موجب ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ روزہ ہم چھوڑ دیں صرف اپنی عادت کی بنا پہ یا ہمیں عادت نہیں ہے ہمارا جسم اس کا عادی نہیں ہے بیمار تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی جو سفر پہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تو میں بات کر رہا ہوں جو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تو یہاں پہ حضور نے فرمایا کہ جو رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑتا ہے بغیر عذر کے چھوڑتا ہے کسی قسم کا اس کو عذر نہیں ہے طبیعت کی وجہ سے اپنی یعنی کہ مزاج اس کا نہیں ہے روزے کی طرف نہیں آتا تو حضور فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کے روزے اس کی تلافی نہیں کر سکتے جہاں رمضان کی اتنی فضیلت ہے ایک ثواب کی ایک ایک اچھے کام کی اتنے ثواب ہیں اسی طرح پھر رمضان کے چھو، روزے چھوڑنا جان بوجھ کے اس کا گناہ بھی ہے تو اس کی طرف بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ <سلام> جو, جو ہے وہ مبزول کی ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اور یہ ان لوگوں کے لیے جو جو جان بوجھ کے جان بوجھ کے کسی قسم کو کوئی عذر نہیں ہے روزے چھوڑ دیتے ہیں ظفرماتے ہیں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکتے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا گیا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھا کرتے تھے تو یہ بغیر ازر یا جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا یہ نہایت غلط بات ہے اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر ہم اچھا کریں تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ہم ہماری سوچ ہے اور بلا عذر چھوڑ دینا وہ پھر ہماری اپنی بربادی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ کو بالکل معمولی حکم تصور خیال کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی وجہ کی بنا پر روزہ ترک کر دیتے ہیں بلکہ اس خیال سے بھی کہ ہم بیمار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان خیر اللہ قوم کے اگر yeah. تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر بہتا ہے, بہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے تو کہتے ہیں کہ اس خیال سے بھی کہ ہم بیمار ہو جائیں گے روزہ چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ کوئی ازر نہیں کہ آدمی خیال کرے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا. اگر تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے اگر تو وہ اس کی طبیعت ہے اس قسم کی کوئی واقعی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے میں دوبارہ عرض کر دوں وہ الگ بات ہے لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے جان بوجھ کے چھوڑنے کی نظو فرماتے ہیں کوئی اضر نہیں کہ آدمی خیال کرے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا روزہ ایسی حالت میں ہی تر کیا جا سکتا ہے کہ آدمی بیمار ہو اور وہ بیماری بھی اس قسم کی ہو کہ اس میں روزہ رکھنا مضر ہو وہ بیماری کہ جس پر روزہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی وجہ سے روزہ ترک کرنا جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے نزلہ ہو گیا چھینکیں آ رہی ہیں پاؤں میں درد ہے میری انگوٹھا کا ناخن جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی لوگوں کے بہانے ہوتے ये, ہیں میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں تو ان وجوہات کی بنا پہ روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ یہ نہیں چھوڑنا زخلیفت المسیثانی رضی اللہ عنہ کو میں نے اقتباس پڑھ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جو اسلام ہے نا وہ بڑا پریکٹیکل مذہب ہے اسلام پہ عمل ہو سکتا ہے وہ چاہے جو ان سا مرضی زمانہ ہو ٹھیک ہے اکیسویں صدی یا چودہویں صدی قرآن کریم یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ روزے تم پہ فرض ہیں تم نے لازمَََََََََََََن رکھنے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تخصيص بھی فرما دى كہ والے لوگ اس سے بالا ہیں یہ روزے بے شک نہ رکھیں اور اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی جی. بلا وجہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی, صلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل قبول ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سلسلہ سامعین ہمارا جاری ہے گفتگو ہم رمضان کے بارے میں کر رہے ہیں اور یہ وقت ہے جب آپ بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کال کیجئے فور ون سکس فور ون زیرو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے اسی طرح سے ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں سن رہے ہیں وہ ٹول فری نمبر 1855 ایٹ فائیو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الور رابط صاحب اور حاضی علی چودھری صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے بھی موضوع آپ کے سامنے ہیں رمضان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور بہت ایک سیر حاصل گفتگو ہے اس میں کس طرح سے ابھی تک پھر وہی بات ہے کہ رمضان کی فضیلت پر بھی اور جو برکات ہیں ان تمام چیزوں پہ بات ہو رہی ہے اور ہمیں جو عشق اور محبت کا ایک تقاضا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیرت کے پہلو سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنی اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے رمضان کی اور اگر دیکھا جائے تو یہ تو واقعی ایک موقع ہے بخشوانے کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا ابھی کہ جو حدیث میں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے پھر عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ہے اس طرح سے اس کی تخصیص بھی کی گئی لہلت القدر کا بھی ذکر آیا پروگرام میں اگر وقت ہوا اور تھوڑی سی ہمیں اجازت ہوئی اتنے سوالات نہ ہوئے تو ہم اس ٹاپک پر بھی اس موضوع پر بھی آئیں گے تھوڑا سا آپ ہمیں بیان کیجئے گا لہلت القدر کے بارے میں بھی اور اعتکاف کا بھی ذکر کیجئے گا کہ آخری اشرے میں ہوتا ہے ظاہر ہے پروگرام اور بھی آئیں گے بس میں ہم رمضان کے جتنے پروگرام ہیں تو ممکن نہیں کہ ہم کسی اور موضوع پر بات کریں لیکن سمجھ میں آنے والی بات صرف ایک یہی ہے یہ وہ مہینہ ہے اب وہ جو حدیث آپ نے شروع میں بیان کی تھی کہ جس نے رمضان کو پایا اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا سمجھ میں آ رہا ہے کہ قدم قدم پر ہر ایک گھڑی ہر ایک گھنٹہ ہر ایک موقع رمضان میں ایسا ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو قرب <تصفيق> کو پا سکتا ہے اور تقوی کے <تصفيق> اوپر قدم مار سکتا ہے سامعین پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مظفر صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو میں احمد کہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ظفر جی, گوندل صاحب بات کر رہے ہیں چلیے ظفر صاحب السلام علیکم جی آپ کا سوال وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ یہ تو سارے بہت سارے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں روزے کے اس بارے میں ذرا تھوڑا تفصیل سے بتانا چلیے بہت شکریہ آپ کے سوال کا اب یہ تو ایک جو فائدہ بتایا گیا ہے روحانی فائدہ وہ تو اتنا بڑا کہ کوئی اور بات تو سوچنے کا پھر دل کرتا بھی نہیں ہے لیکن آپ کا سوال ہے ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہمارے یہ جو جہاں پہ میں نے ذکر کیا نا قرآن کریم میں میں نے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ذکر کیا اور میں نے اس کا ادا کیا دوبارہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تسومو و خیر اللہ کو انتسوم و خیر اللہ کو کہ اگر تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو ٹھیک ہے تو اس کا ایک جو تعلق ہے روزہ رکھنے کا جو انسان کے لیے بہتری ہے خیر ہے اس کا علم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے جہاں تک روحانیت کی بات ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ظفر صاحب نے کہ ہم سنتے آئے ہیں اور واقعی درست بات بھی ہے کہ ہم جو روحانی اعتبار سے ہم بہت ساری اس کے متعلق احادیث بھی ملتی ہیں سارا کچھ جسمانی حوالے سے بھی ہمارے سامنے کچھ ایسی بات ہونی چاہیے جو دنیاوی لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا مائل کرنے کے لیے کہ یہ رمضان کے صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی فوائد بھی ہیں تو اس طرف بھی آئیں دیکھیں اس کو تو جہاں پہ آیا انتسوم و خیر اللہ کو کہ اگر تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ روحانی طور پر بھی ہے اور جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں فزیکل آسپیکٹس اور فزیکل بینیفٹس آف رمضان تو یہ بڑے اچھے مضامین جو لکھے گئے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں مثلا ڈاکٹروں کی ایک جوری تھی اس نے آ, یہ اپنی ورڈک دی ہے کہ اگر سال میں ایک ماہ آپ روزے رکھیں اور کچھ کھائیں پئیں نہ تو آپ کا جسم جو ہے پورے سال کے لیے بہت ساری مختلف بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہمارا جماعت کا جو رسالہ ہے آ, خدا ملحمد کا ندا جی اس میں اسی جو پچھلا شمارہ گزرا ہے اس میں ایک بڑا پیارا مضمون ایک آیا ہے روزہ اور سرطان جو کینسر ہے اور اس میں انہوں نے میڈیکلی یہ پروف کیا ہے کہ بہت سارے خلیے ہمارے جسم کے ایسے ہیں جو بھوکا رہنے سے مرتے ہیں اور خلیے کون سے جو جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جسم کو بھوکا رہنے سے یا اس کی جب عادت ہمیں ہو جاتی ہے عام طور پر بھی ہم دنوں میں بھوکا رہتے ہیں آ, صبح روٹی نہیں ملی شام کو یا سفر پہ نکلے تو وہ بولا بھوکا رہنا نہیں بلکہ متواتر جب ہم اپنے جسم کو اس کا عادی بناتے ہیں تو ہمارے جسم کے جو ایسے جراثیم یا ایسے خلی یا ایسے جرسومے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ان میں ایک جرسومہ یا جراثیم کینسر کا بھی ہے اور انہوں نے اس مضمون میں بڑی تفصیل کے ساتھ اگر وہ ہمارے خدام سی پہ بھی جی وہ مل جائے گا تھوڑی سی اس کی تفصیل پہ بتا دیں کہاں سے ملے گا وہ بڑا اچھا مضمون لکھا گیا ہے اس حوالے سے کہ اس میں فزیکل آسپیکٹس جو ہیں ڈاکٹروں کے نوٹس ہیں اور سارا کچھ کہ ہم روزہ رکھ کے اپنے آپ کو جسمانی طور پہ کس طرح بچا سکتے ہیں کینسر کے ساتھ تو جس طرح نماز پڑھنے کے بھی فزیکل آسپیکٹس اگر آپ انٹرنیٹ پہ یہ چھوٹی جو معمولی باتیں ہیں یا اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے مضامین جو ہیں وہ سارے کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تو, تو عبد الرابد صاحب نے بتایا ہمیں Uh, اگر آپ جماعت کی ایک ویب سائٹ ہے کینیڈا کی خدام دام کے ایچ یو ڈی ڈی اے اس ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں تو پبلیکیشن کا سیکٹر ہے جس میں سیکشن ہے ایک جس میں پبلیکیشنس کا ذکر ہوتا ہے اور اس پبلیکیشنز میں ایک منتھلی یا ماہانامہ ہے جس کا نام اندا ہے اندا رسالے میں جو پچھلے مہینے کا ہمارا شائع ہوا ہے اس میں رمضان کے حوالے سے ایک مضمون ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی بہت سی آج کل تو یہ چیز ایک طرح سے کامن بھی ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے واتس ایپ پہ یا آپ کو مختلف جگہوں پہ بہت سے لوگ یہ چیزیں فارورڈ کرتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے یہ تحقیق کی ہے یا ڈاکٹرز کے بورڈ نے یہ تحقیق کی ہے تو لازماً اس کے بہت سے جسمانی فوائد بھی ہیں اس پہ پچھلی دفعہ جو پروگرام تھا پچھلے اتوار کو فرحان اقبال صاحب تھے ہمارے ساتھ موجود تو فرحان اقبال صاحب نے بھی ذکر کیا کچھ باتیں اس میں بتائیں انہوں نے اور وہ خود بھی شوقین ہیں ان چیزوں کے تھوڑا سا انہوں نے باڈی ماس انڈیکس کا ڈسکشن بی ایم آئی ای ای کے کس طرح لیول آپ کا مینٹین ہو جاتا ہے میٹمولزم جسم کا بڑھ جاتا ہے وہ ضروری ہے کہ اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں پچھلے ہفتے کا پروگرام جو ہم نے کیا تھا پچھلے اتوار کا وہ وائس اسلام ڈاٹ سی اے جو ہماری ویب سائٹ ہے وائس اسلام ڈاٹ سی اے اس کے اوپر ریکارڈنگ یا آرکائیو سیکشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی اور اس میں ہم نے غالباً اسی وقت ہی تقریباً ساڑھے دس سے گیارہ بجے کا وقت تھا پروگرام کی ریکارڈنگ اگر آپ سنیں گے تو تیسرے گھنٹے میں آپ کو اس سوال کے جواب مل بھی جائے گا ہم نے ذکر بھی کیا تھا تو سامعین ریڈیو احمدیہ اور عبد النور عابد صاحب ہیں ہادی علی چودھری صاحب مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات ہیں میں آپ کا میزبان ہوں صفیہ راجپوت آپ کال کر سکتے ہیں یہ وقت ہے جب ہم آپ کی ٹیلیفون کال کو اپنے میں شامل کر کا سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے جو کالرز ہیں معزز کالرز ان سے ایک درخواست اتنی سی ہے کہ جب آپ پروگرام میں کال کیا کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کسی سوال کا جواب چل رہا ہے یا کسی موضوع پہ بات ہم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے تھوڑا سا ہولڈ ٹائم دو چار منٹ کا آ جاتا ہے تو اس کو آپ ضرور برداشت کے لیے کریں یا اگر آپ چاہیں تو آپ کنٹرولز آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ دو یا تین منٹ کے بعد دوبارہ کال کریں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں تو فور ون اسٹوڈیوز کا نمبر ہے اور اس نمبر پہ آپ کال کر کے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اچھا ایک چیز تھی آپ اپنا موضوع تو لے کے چل ہی رہے ہیں اس پہ ہم بات بھی کرتے رہیں گے لیکن کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ وہ بائیس سال چھ ماہ یا کچھ عرصے یا تقریباً سال کے عرصے میں اس کا نزول پورا ہوا پھر ہم ایک قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا تو اس میں کیا مطابقت ہے کیا نزول شروع ہوا تھا اور نزول مکمل ہوا تھا یہ کس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں مجھے پوچھ رہے ہیں تو پہلے جی آپ کے جواب سے پہلے جو پہلے بات چل رہی جی تھی جی, جی اس میں میں ایک یہ بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ جب انٹرنیٹ کی بات آتی ہے تو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اس کی ہر بات اوتھینٹک ہو ٹھیک ہے لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں ڈاکٹر کا نام بھی بعض کا جالی ہو سکتا ہے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اصل سورس پر چلے جائیں تو آپ محفوظ سمجھے جائیں گے ٹھیک ہے ورنہ بہت سارے لوگ فیک چیزیں چھوڑتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے اور یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو تنگ کریں یا آگے سے آگے فن کریں جس کو کہتے ہیں بالکل بہت صحیح بات اور جو جسمانی طور پر سلم نے جو فرمایا کہ جسم کا صدقہ ہے روزہ اسی میں ہی حکمت نظر آتی ہے اور اس بارے میں بھی ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جب افطار کریں تو اتنا نہ کھائیں یا مرغن غذائیں اتنی نہ کھائیں کہ وہ صدقہ پھر واپس آ جائے پھر है. واپس لینے دے کر اور صبح ساری کیونکہ اس کے بعد سونا ہوتا ہے تو اتنا کھا کے خاص طور پر گھی والی مرغن جس طرح ایک رواج ہے کہ سموسے پکوڑے اور پھر اس کے بعد پلاؤ یہ وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ صحت کے لیے زیادہ مضر ہو جاتے ہے بوجھ پڑ جاتا ہے میدے پر جسم پر دوران خون پر اسی طرح پھر شہری کھا کر پھر سو جاتے ہیں تو اس میں بھی اس حساب سے کھاتے ہیں کہ شام تک اس کو چلانا ہے تو جب وہ سو جاتے ہیں تو وہ ڈال ہوتا ہے وہ جو روغن ہے جتنا بھی فیٹ وہ انسان کو برباد کرتا ہے تو اصل غرض اس لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو حضرت کے زمانے میں وہاں کچھ مجبوریاں بھی تھیں اس زمانے میں جو تھا غربت تھی یا وسائل وہ نہیں تھے لیکن جو سنت پھر بھی سامنے آتی ہے پورا پورا کھاتے تھے فیک. یہ نہیں کہ وہ پیٹ کو بھر کے تو اٹھنے کے قابل ہی نہ ہوں تو اس لحاظ سے اس عمل کو ہی دیکھ کے تو اس کے مطابق کرنا چاہیے تو روزہ واقعی جسمانی صحت کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے چلیے میرے سوال کو ہم ہولڈ پہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہے پھر وقت کے لحاظ سے میں اپنے سوال پہ آ جاؤں گا سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈیو احمدیہ پہ سلیم صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلیم صاحب جی وعلیکم السّلام جی سر مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ ابھی میں گاڑی میں سنتا ہوا آ رہا تھا کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ جان के کے روزے کے افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے آ, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ٹائمنگس ہوتے ہیں وہ افق کے حساب سے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ایک آدمی سڑک پہ کھڑا ہوا ہے اور روزے کا ٹائم ہو گیا جو کہ آج کل آٹھ کے منٹ ہے اس کے اس کا روزہ ظاہر ہے کہ ڈارک ہو گیا بالکل سطح کے اوپر ایک دم زمین کے اوپر جو ہے وہ ڈارکنس آ گئی ہے تو روزے کا ٹائم ہو گیا لیکن میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ پچھلے ہفتے مجھے بچوں کو لے جانے کا موقع ملا سی این ٹاور پہ اب یقین کریں آٹھ بج کے تینتالیس منٹ کے اوپر سورج ہمارے سامنے تھا ہم سورج کو دیکھ رہے تھے کیا سورج کو تمکتا ہوا دیکھ کے روزہ کھولا جا سکتا ہے ٹھیک دس منٹ کے بعد سورج بالکل غائب ہو گیا نیچے تھوڑا سا زیادہ ڈارک تھا لیکن اوپر جو تھا وہاں پہ بھی اندھیرا تھا بالکل تو اتنی دیر اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزے کو تھوڑا سا طول دیتا ہے تو کیا غلط ہے کیا ای یا ایسا میں پوچھنا چاہتا ہوں پلیز ذرا مجھے بتا بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کے سوال کیا جی جی حادی صاحب یہ جو سی این ٹاور کے حوالے سے بات ہوئی ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے <تصفح> میں بھی جو طریق سیٹ ہوا ہے وہ یہی ہے جس طرح یہ پہلے بھی روایت آئی کہ مشرق کی تاریکی کو دیکھو مغرب کے کی روشنی کو نہ دیکھو ٹھیک <تصفح> ہے تو یہ جو اوپر جا کر دیکھنا ہے جس طرح پاکستان میں بھی ہیلی کاپٹر پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ دوسرے کے افق کو جھانک رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا افق نہیں ہے <تصفح> ہمارا افق وہ ہے جس زمین پر ہم چلتے ہیں جہاں سورج ہمارے چلنے کے حساب جہاں جہاں ہم کھڑے ہیں جس زمین پر ہمارے پاؤں ہیں اس سے جہاں سے سورج نکلتے ہم نے دیکھا ہے وہیں سے ہمیں غروب ہوتے بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں لاجک ہے آنر سن کے زمانے یہی عمل تھا ٹھیک ہے اور اس لحاظ سے بعض شہر جو اونچی سطح پر ہوتے ہیں بعض نیچی پر ہوتے ہیں اس میں اس وقت کے لوگوں نے یہ اصول سیٹ کیا ہے یہ خلافت کے زمانے میں یہ باتیں ہوئی ہیں پھر کہ ایک آدمی جو اس علاقے سے آیا اس کی شہادت پر عید کو اناؤنس نہیں کیا گیا ٹھیک ہے کیونکہ है? اس کا افق اور تھا تو اصول یہ طے ہوا لِکل بلا دن رویاتن ہر شہر کی اپنی رویت ہے تو اس لحاظ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آرٹیفیشل طریقے ہیں یا اپنی زمین کو چھوڑ کر اوپر جا کر دیکھنے کے طریقے ہیں یہ ہمارا افق نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یا تو سی این ٹاور پر اتنی دیر رہتے کہ کیا کہتے ہیں سورج کو غروب ہو کر تاریخ ہوتے دیکھتے تو نیچے دیکھتے تو نیچے تاریخی تھی آپ کے اوپر روشنی تھی تو وہ جو زاویہ ہے سورج کی شعاؤں کا وہ سی این ٹاور کے اوپر تک دیر تک رہتا ہے تو آپ اپنا استدلال کر کے کھول سکتے تھے یا نہ کھولتے جو آپ نے استدلال کیا اپنے تکوا اور نیکی کے لحاظ سے وہ آپ کا فیصلہ تھا لیکن اس زمین ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن کی زمین کے لحاظ سے وہ سورج غروب ہو چکا تھا تو وہی اس کا وقت تھا غروب کا ٹھیک ہے تو انڈیویجول کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بلد کی ایک شہر کی رویت ہے وہ سطح مرتفع سے نیچے ہے یا اوپر ہے اس حساب سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو ہمارے بھی یہاں راول پنڈی اور اس میں پشاور وغیرہ میں 200 سو میل کا غالباً جی, فاصلہ ہے جی تو اس کی رویت بالکل اور ہو جاتی ہے وہاں ایک دن بادری عید ہوتی ہے یا روزہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن یہ جو طریقہ ہے ہیلی کاپٹر پر جا کر یا سی این ٹاور پر یا اور کسی اونچی جگہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنا یہ دوسرے کے افق میں جھانکنے والی بات ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی ہے آپ اس زمین میں آپ نے روزہ رکھا تھا آپ کی رویت اسی کے حساب سے تھی لیکن آپ نے جو اس وقت فیصلہ کیا وہ آپ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ اصل بنیاد نیکی اور تقوا اور سچائی ہے جو آپ کے دل کی ہے ٹھیک ہے جی مان لی جاتی ہے بات بالکل سلیم صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوال لیتے ہیں کامران صاحب بھی ہول پر ہیں کامران صاحب آپ کو میں سلیم صاحب کے بعد آنر لوں گا سلیم صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جی سر میں سر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے جس کی جاب سی این ٹاور میں گراؤنڈ فلور پر ہے اور اس کے بھائی کی جاب سی این ٹاور میں اوپر بالکل ہی روزہ کھولیں گے توجہ پیش کی ہے طبلہ میں اس کے حساب سے تو اوپر والا اپنے حساب سے اپنے افق کے حساب سے کرے گا جبکہ شہر تو یہی ہے شہر کا افق تو ایک ہی ہے نا جواب لیتا ہوں اس کا بہت شکریہ سلیم بھائی السلام علیکم اللہ جی کامران وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جناب یہ سی این ٹاور والا جواب سن کے تو میں سمجھ گیا کہ میرے سوال کے کیا جواب دیا ہوگا کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے آپ سنتے ہی غلط بات ہے غائب ہو جاتے ہاں عظیم و شان آنسر کے بعد میں سمجھ چکا ہوں کہ جواب کیا ہوا ہوگا اینی anyway, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جناب طبلہ عرض آپ سے یہ ہے میں بھی قبلہ کہہ دوں ایک آپ نے قبلہ کہا ہے قبلے بہت سارے ہوتے ہیں اینی anyway, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی تین ہیں مغرب کی اذان کے متعلق اور اس میں لفظ اصیلن یوز کیا گیا ہے تمام عربی لغت اور تمام تفاتیر قرآن ہر فرقے کی آپ کی اصیلن کے معنی شام لیے گئے ہیں ٹھیک ہے شام کو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم चलुण کی وے شمار جلدی کرو مغرب کے وقت کھولو اس کے وقت کھولو وہ سب جھوٹی ہی نہیں ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم قرآن کی اگینسٹ بات نہیں کر سکتے اور قرآن میں ایک ہی آیات ہے اتیم و سیام روزے کو رات تک پورا کرو تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں شام پہلے آتی ہے کہ رات پہلے آتی ہے ویری سمپل ہے اس میں لڑنے کی بات نہیں ہے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے کہ شام پہلے آتی ہے رات پہلے آتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے سوال کا ناانصافی اتنی سی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب میں نے سنا نہیں بعد پھر آپ نے جو آیت بیان کی ہے اسی آیت کے حوالے سے ہی سارا جواب آپ کا دیا گیا تھا وہ آپ نے مس کر دیا چلیے بہرحال میں حادث صاحب کی پاس چلتا ہوں آ, حادث صاحب پہلے سلیم صاحب کا سوال لے لیتے ہیں انہوں نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ہاں جی سلیم صاحب یہ اس میں بڑی واضح میں نے عرض کی تھی کہ جس زمین پہ آپ ہیں اس کے مجموعی وقت کو روزہ رکھنا اور روزہ کھولنے کا وہی وقت ہے اب سی این ٹاور ایک بلندی ہے وہاں جس کا جو بھی افق ہوگا اس کے حساب سے وہ اب آپ فیصلہ کر سکتا ہے لیکن مجموعی لحاظ سے وہ زمین کے مطابق جس زمین پر وہ ٹاور ہے جس زمین کا وہ باشندہ ہے وہاں وہاں کا وہ روزہ کھلے گا اگر آپ کی اس دلیل کو آپ تو سی این ٹاور سے اوپر نہیں جا گئے ایک شخص جو شام کے وقت فلائٹ اڑاتا ہے جی اور وہ اگلا دن پورا رات یعنی ساری پوری سورج کے ساتھ ساتھ چلتا اگلے ملک میں جاتا ہے جی اس کے بارے میں آپ کیا حکم کریں گے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشکل سے بچانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وقت کا اندازہ کرو تو ایسے جگہ پہ جہاں غیر معمولی حالات آ جائیں اور دقت پیش آئے فیصلہ کرنے میں وہاں اپنی زمین کے حساب سے فیصلے کرو وقت کا اندازہ کرو تو یہ بڑی واضح تعلیمات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اپنی سنت سے اور اپنے ارشادات سے واضح کی ہیں جہاں چھ مہینے کا دن ہوتا ہے یا بعض علاقوں میں تین مہینے کا ہوتا ہے بعض میں اس طرح ہے میں خود ان علاقوں میں گیا ہوں جہاں پہ مسلسل دھوپ ہی دھوپ رہی ہے کئی دن پندرہ جی. دن ہم دھوپ میں ہی رہے ہیں تو اب وہاں اگلے چھ مہینے میں پورا پوری تاریکی ہوتی یعنی سورج نہیں نکلتا ٹھیک ہے تو یہ ان میں آنسلوں نے فقدر الحا قدراہو کہا ہے کہ وہاں وقت کا اندازہ کرو اپنے عمومی دنوں کے لحاظ سے تو سی این ٹاور کی بات نہیں ہے جو جو زمین ہے آپ کی سی این ٹاور کی یا جس پر آپ نے روزہ رکھا ہے جس پر آپ رہتے ہیں اس علاقے کے حساب سے اس کا وقت معین ہوگا کیونکہ وہ سورج اس کی زمین پر غروب ہو چکا ہے سی این ٹاور اس کی زمین نہیں ہے وہ دوسرے کے افق میں جا کے دیکھ رہا ہے سورج ٹھیک ہے یہ اس کا افق نہیں ورنہ جو فلائٹ اڑاتا ہے اس کو چوبیس پچیس گھنٹے کا یا چھتیس گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑے گا ٹھیک یہاں سے اگر اسٹریلیا کی طرف چلے جاتے ہیں وینکوور سے آگے بھی چلتے چلے جاتے ہیں دھوپ ہی دھوپ ہوتی اس طرح علاقوں میں سورج کے ساتھ شیڈ جو ہے ساتھ ساتھ, ساتھ چلتا چلا جاتا چلتا ہے تو اس دقت سے بچنے کے لیے آنسل میں پہما قدر اللہ قدر آؤ اس میں دقت والی بات نہیں اصل بات آپ کے دل کی نیکی تقوی اور قرآن کے حکموں کی تعمیل ہے اس میں جو ارشاد ہے اس کے مطابق آپ روزہ رکھیں اور کھولیں کوئی دقت والی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جو اس کے ساتھ ہی میں کامران صاحب کی بات کو بھی لے لیتا ہوں بات جھگڑے کی نہیں ہے آپ جو آیات سے مطلب سمجھتے ہیں وہ آپ کا استدلال ہے آپ کا مسلک ہے اس میں ہمیں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے مسلک سے کیوں جھگڑتے ہیں ہم جس بات پر کنونس ہیں اور لغت کے حساب سے لیل کا مطلب غروب آفتاب ہے لغت میں بھی یہ لکھا ہے کہ لیل سے مراد اب شام اردو کا لفظ ہے لیل رات کا آپ دونوں کو پیش کر کے کس طرح فیصلہ کر سکتے انہوں نے اس کے معنی بھی رات اور دن کے ہی ہیں رات کو آپ شام کہیں یا رات کہیں وہ لیل ہے لیل عربی کا لفظ ہے شام اردو کا لفظ ہے تو اس کو اس پہ اپنا جو مطلب آپ نکالتے ہیں وہ آپ کا مسلک ہے ہمارے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جس مسلک کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اسلم کی سنت کے مطابق قرآن کریم کے مطابق لغت عرب کے مطابق اس لحاظ سے وہ شام ہے جو رسول صلی اللہ وسلم نے لی جو مطلب آپ نے لیا اور آپ نے مطلب یہ لیا کہ مغرب کی روشنی کو مت دیکھو پیچھے مشرق کی تاریکی کا خیال رکھو تو یہ شام تھی دھندل تھا سورج نہیں تھا دھوپ نہیں تھی دھندل تھا ادھر مغرب کی طرف سے روشنی سی تھی اور پیچھے شام کی تاریکی چڑھتی آ رہی تھی تو یہ ہمارا مسلک ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق بالکل قریب اور عین مطابق ہے باقی آپ لگت دیکھیں اور اس کو جو آپ کا مسلک ہے وہ آپ آپ اس پہ کنونس ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں لیکن اس میں ہمارے ساتھ جھگڑے تو نہ نا کہ ہم بھی آپ کی بات مانیں اور آپ کے پیچھے چلیں یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حادی صاحب سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام کا آخری گھنٹہ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں ہمارا پروگرام ریڈیو احمدیہ شب بارہ بجے تک رہے گا ایک گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس یہ وقت ہے جس میں ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر 416 ون سکس فور ون زیرو سکس کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں موضوع آج کا دراصل رمضان کے بارے میں ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت برکات رمضان کی بتائیں کس طرح سے آپ رمضان گزارتے ہیں یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کس طرح گزارا اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور چاہتے بھی ہم یہی ہیں کہ جو ہمارے کالرس بھی ہیں وہ اسی طرح کی بات کریں جس سے ایک مزید موضوع کھلے بجائے اس کے اختلاف کی طرف ہم جائیں یا ایسے سوالات کیے جائیں جو بجائے کسی چیز کو سلجھانے کے اس کو الجھانے کی بات کی جائے تو وہ مناسب نہیں ہوتا ایک اچھی بات کیجئے ایک ایسی بات کیجئے جس میں آپ ہمیں ہمیں بھی یہ بتائیں کہ کس طریقے سے رمضان آپ گزار رہے ہیں کیا برکات آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی کامران صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کامران بھائی جی جناب جناب میں نے تو بڑے ادب سے ایک سوال کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اختلاف کی میں نے ایک سمپل سوال کیا تھا ٹھیک ہے فرق مجھے بھی معلوم ہے فرق مجھے بھی پتا ہے کاش نور عابد صاحب اور چودھری صاحب کسی سامنے بیٹھے ہوں تو پھر میں بتانا شروع کروں وہ ابھی تو ایک منٹ ہوتا ہے نا تو ان کے جواب پہ ہمارے نزدیک یہی تو آپ لوگ کرتے ہیں ہر دفعہ قرآن ہمارے نزدیک مطلب ہے ہمارے اب آپ سے نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ ہوگا ورنہ اگر آپ حدیث پر آ جائیں تو میں نے حدیث بخاری کے تو سب کو جمع کر کے ان کے حدیث کو کچھ ایک سو اٹھائیس حادیث کو جمع کر کے ایک چھوٹا سا کتاب چائع کرا ہے میں اپنے نام سے اگر میں آپ کو دے دوں گا کہ آپ تو اس کو بھی نہیں مانیں گے ورنہ بولیں گے یہ حدیث نہیں ورنہ پیج نمبر باب نمبر ہر کے ساتھ لکھا ہے چیپٹر نمبر ایون صفا نمبر کون سی حدیث ہے تو آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے وہ لیکن ہمارے نزدیک ہم نہیں مانتے ہمارے نزدیک بات نہیں ہوتی نہ میں کھڑا ہوں میں تو بڑے ادب سے سوال کرا ہے تو انہوں نے سارا مدہ میرے اوپر ڈال کے اختلاف پیدا کو اختلاف میں میں نے ایک سوال کیا تھا کہ شام پہلے آتی رات پہلے آتی اس پہ آپ ہمارے نزدیک ہمارا پھر آپ کا مسئلہ میرے مسئلہ کا آپ کو کیا پتا نا میرا مسئلہ کیا ہے میں پھر ہم نے مسلک بیان کرنا ہے ہم نے ریڈیو جو پروگرام ہے اس میں ہم جو سمجھتے ہیں ہم نے اس کے مطابق جواب دینا ہے آپ اس سے اگری نہیں کرتے تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے اس میں ہمیں کوئی سروکار نہیں کوئی ہمارا حق نہیں کہ ہم اس, اس میں جائیں آپ کے مذہب یا آپ کے مسلک کو جاننے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ کا ایک سوال تھا اس کا جو مناسب اور صحیح جواب تھا وہ ہم نے پیش کیا ہے تو اس میں بھائی میرے کوئی جھگڑنے والی بات نہیں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جھگڑا کیا ہے آپ جو تعلیم آپ سچی سمجھتے ہیں آپ اس کو جاری رکھیں اس پر عمل کریں فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح. سے اس زمانے کے لوگ بھی اس طرح بات کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کو منی عامل ٹھیک ہے تم اپنی جگہ کام کرتے رہو ہم اپنی جگہ کام کرتے رہے. نتیجہ خدا تعالیٰ نے نکالنا ہے آ, آ, آگے ہم نے جانا ہے آپ نے جانا ہے سب نے جانا ہے تو اس میں جھگڑنے والی بات کوئی نہیں قرآن کریم کے ایک آئے سے ایک مطلب آپ لیتے ہیں جو ہم سے ہی سمجھتے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں غلط ہے آپ میرا جواب اس طرح دے رہے ہیں اس طرح دے رہے ہیں یہ تو آپ کے یہاں ریکارڈنگ موجود ہے یہ آپ بحث کرتے ہیں کہ کس طرح کا جواب دیا ہوگا مجھے علم ہے جی تو آپ اس طرح کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے مطابق ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس بات کو صحیح سمجھے ہم وہ بیان کریں اور اللہ کے فضل سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ قرآن کریم لغت سلم کی سنت اور حدیث کے مطابق ہے چلیے بہت شکریہ اس کے جو معنی ہیں لغت میں جو لیل کے معنی ہے اس میں جو لیل کے ذیل میں دکھا ہوا ہے کہ من مغرب شمس لطلو و شمس کہ لیل کا جو دورانیہ ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک ٹھیک ہے اب اگر ہم قرآن کریم کا جو محاورہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے عائد پیش کی ہے سما اتم سیامہ اس کی طرف بھی دیکھیں تو جو علا کا مفہوم ہے وہ یہ رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ رات آنے تک قائم رکھنا ہے یعنی کہ جب اس کی سرحد شروع ہو جائے لیل کی اور اس کی لیل کی سرحد شروع ہو رہی ہے غروب آفتاب سے میں دوبارہ عرض کر دوں کہ لیل کا مطلب لغت میں تاریکی کا چھا جانا نہیں ہے لغت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ لیل سے مراد سورج کا غروب ہونا اور سورج کے طلوع ہونے کے درمیان میں جتنا وقت ہے اس کو کہتے ہیں اب سما اتم سیامہ الا لیل کے رات کی جو سرحد ہے یا جو لیل کی جو سرحد ہے اس کا جب آغاز ہو جائے اس وقت تک تم روزے مکمل کیا کرو اس وقت تم کھولو اور جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں قرآن کی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ہم مطلب لے رہے ہیں وہ بالکل لغت بھی اس کے ساتھ بنتی ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیلی شہادتیں ہیں وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اور اس لفظ کی اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے لغت ہی دیکھ لیں تو آپ یہ کہہ ہی نہ سکیں کہ بخاری کی یا جو دوسری احادیث ہیں جو روزہ جلدی کھولنے کے بارے میں ہیں وہ غلط ہیں وہ جھوٹی ہیں ایسی بات نہیں ہے جو باتیں قرآن کریم کے خلاف ہیں وہ ہم بھی نہیں مانتے ان کو لیکن جن کی تدبیق ہو رہی ہے آنکھیں بند کر کے کسی بات کو چھوڑ دینا وہ ہمارا منشا نہیں ہے ہم ہمیشہ اس بات کو مانیں گے جو قرآن کریم کو کی سچائی کو ثابت کرتی ہو اور لیل کا جو مفہوم ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں کامران صاحب لیل کا مفہوم میں دوبارہ عرض کر دوں کہ عربی لغت کے لحاظ سے مغرب یا سورج کا غروب ہونا اس وقت سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک یہ لیل کا وقت ہے یہ اس کی دو سرحدیں ہی ہیں اور اس کے درمیان میں تاریکی کا تیز ہونا پھر اس کا کم ہونا اس کا بڑھنا یہ ساری اس لیل کے مفہوم کے اندر آتی ہیں اور جہاں پہ یہ فرمایا کہ سما تمُ سیامہ الل کے رات کی سرحد تک یا اس کی جو لیل کی جو سرحد ہے اس وقت تک تم روزے رکھو تو وہ بین ہی ان احادیث کے اندر آتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ویش کی بہت شکریہ عبد النوراب صاحب سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور پروگرام کے آخری پچاس منٹ سے کچھ زائد کا وقت جس میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے آج کے موضوع بڑا اچھا موضوع ہے رمضان کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ایک رمضان کی بابرکت رات ہے جس میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے سیرت سیرت طیبہ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کس طرح سے رمضان کو گزارا جاتا تھا کس طرح آپ رمضان کا استقبال کرتے تھے اس کی تیاریاں کرتے تھے روزے کے بارے میں کیا کیا واقعات اور حدیث ہیں اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے کتنے موقع اتنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہی ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم ان چیزوں کے وارث بن سکتے ہیں کس طرح سے اس پہ ایک سچی روح کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں یہی سلسلہ گفتگو کا ہمارا جاری ہے اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں اور بات کو اب عبد الراب صاحب آگے بڑھائیں گے جو موضوع آپ کا تھا جس پہ آپ ہمارے سامنے بڑے اچھے کچھ واقعات حدیث رکھ رہے تھے آپ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیں آپ کو آگے لے کے چلیں کچھ سوالات میرے ذہن میں تھے وہ ہم جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا میں بھی اس کو کرنے لگا تھا تو آپ نے اس کا ذکر کر دیا کہ آ حضرت صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم علی علی علی علی علی علی نے رمضان کی ہر عبادت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے جی ہر عمل کی اللہ تعالیٰ نے جو نیک عمل ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھ دیا اور باقی عیام سے زیادہ رکھا اور پھر اب یہاں پہ بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے کوئی بچے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا جو بھی مجبوریاں ہیں ان کی بیمار ہیں یا دوسری تیسری جن میں اللہ تعالی رخصت دیتا ہے اس سب کے باوجود میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وہ ذرائع رکھ دیے کہ اگر ہم روزہ ان رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ بھی رکھیں لیکن ثواب ضرور حاصل کر سکتے ہیں ان کا ٹھیک ہے مث اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکا تو کسی کی افطاری کرا دے جی ہاں ٹھیک اسی طرح اب اگلا جو ذکر ہے وہ سحری کا ہے ٹھیک اور بڑی یہ بھی افسوس کی بات ہے بعض گھروں میں شہری کا اہتمام نہیں ہوتا بچے بھی سوئے رہتے ہیں اور بعض بڑے بھی ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ان کو یہ ہوتا ہے غیر شعوری طور پہ کہ چلیں افطاری بھی نہیں کرنی لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیری کھانے میں برکت ہے سحری کھاؤ اس میں برکت ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک توضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہود اور نصارہ کے جو روزے اور ہمارے جو روزے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ سیری نہیں کرتے تھے تو ایک تو اس اینگل کے ساتھ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اہضر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرری کرو اس میں برکت ہے اور دوسرا اگر الفاظ پہ غور کیا جائے تو روزہ نہیں بھی رکھنا اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نوافل ادا کریں سہری میں سے حصہ لیں تو بھی اس کا جو اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں ثواب لکھے گا ٹھیک ہے دونوں طرح سے یہ بات ہمارے سامنے پوری ہوتی ہے چنانچہ آپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضور روزہ کے لیے خود بھی زہری فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سحری کھانے کی ترغیب دیتے تھے حضور سہری تاخیر سے فرماتے تھے ٹھیک یعنی کہ بہت پہلے ختم کر کے اور اس طرح نہیں بلکہ فرماتے تھے کہ نماز کھڑی ہونے میں اور سحری ختم کرنے میں تقریباً روایات میں آتا ہے کہ پچاس آیات جتنا فرق ہوتا تھا دس سے پندرہ منٹ کے درمیان ٹھیک تو اتنا وقفہ رکھ کے تو حضور اس میں سحری کیا کرتے تھے اس اتنا وقفہ پہلے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سہری کھانا یا سحری کا کھانا مبارک غذا ہے اس کو کھایا کرو ایک دفعہ سحری کے موقع پر ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام سلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ ادھر آؤ سہری کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے پھر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ حضور فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا ہے پھر ایک اور بخاری کی حدیث ہے اس میں حضور فرماتے ہیں سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھتی ہے پھر ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں تو یہ سحری کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے فضائل رکھے ہیں اگر ہم سحری کریں گے تو ان ثواب اس ثواب کا بھی حصہ دار بنیں گے جس کی طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم ہماری وسلم توجہ مبزول کروائی ہے پھر افطاری کے جو معمولات ہیں اس کا جو وقت ہے اس میں تو ہم کافی بات کر رہے ہیں اس میں ایک بات ہمارے سامنے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ہم روزہ کس چیز سے افطار کریں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ مختلف احادیث ہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تازہ کھجور سے تم روزہ افطار کرو اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو اس پہ حضور نے فرمایا کہ اچھا پرانی کھجور سے بھی روزہار ہو سکتا ہے تو اسی طرح پھر فرمایا کہ اگر صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس کھجور کے پیسے نہ ہوں کھجور نہ لے سکے تو پھر کیا کرے اس پہ حضور نے فرمایا کہ پانی بھی پی کے روزہ کیا جا سکتا ہے اور پھر ایک روایت میں آتی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے تو سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ جو ہمارے سامنے بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پسند فرماتے تھے کہ اپنا روزہ کھجور سے کھولا جائے اور کھجور نہ ہونے کی صورت میں دودھ سے اور پانی سے بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے پھر دوبارہ فضیلت اور اہمیت کی طرف میں آتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بخاری مسلم ابود اور ترمزی یہ چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کا ذکر ابھی ہم نے کیا بھی ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں شرط ہے ایمان اور ثواب کی نیت ان دو شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ایمان کا ہونا تقوی... تقوی کا ہونا ایمان کے ہونے کی نشانی بالکل یا ایمان کا ہونا تقوی کے ہونے کی نشانی تقوی ہوگا تو ایمان ہوگا ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقوا بھی ہے تو جس طرح حضرت مسیم علیہ سات اسلام نے فرمایا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے اگر یہ جڑ ہی سب کچھ رہا ہے تو تقویٰ پیدا کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ مومنین اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں تو یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بخاری مسلم ابو اور ترمزی یہ چوٹی کی کتابیں احادیث کی ساحستہ میں موجود ان چاروں میں اس حدیث کا ذکر ملتا ہے ہمیں پھر اعتقاف کے بارے میں آپ نے اشارتاً بات کی تھی جی وہ وقت ہے یا وہ دورانیہ ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو مسجد کے اندر اعتکاف کا جو مطلب ہے لغوی مطلب ہے وہ اپنے اپنا گھٹنا باندھ دینا جی یا اپنے آپ کو باندھ دینا تو ہم عبادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی جو باتیں ہیں دنیاوی جو حالات ہیں دنیاوی جو باتیں ہیں ان سب سے الگ کر کے اپنے آپ کو مسجد کے اندر اس میں بیٹھتے ہیں یا کسی ایسی مبارک جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہم پورے دس دن روایات میں آتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری جو دس دن ہیں وہ مسجد میں اعتقاف پہ بیٹھا کرتے تھے اور اس دوران نیکی کی باتیں اللہ تعالیٰ کی سے عبادات رمضان اور اسی طرح جو بزرگوں نے بڑے بزرگوں نے یہ جو باتیں کی ہیں ان میں کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ حالات پڑھنا پھر احادیث کا مطالعہ کرنا قرآن کریم کا مطالعہ کرنا اچھی باتوں میں گفتگو کرنا اور پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنا یہ تمام مقاصد ہیں جو اتقاف کے اندر شامل ہیں تو یہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں راتوں کو خوب جاگتے اور عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے تھے اتنا ثواب ہے اس کا کہ حضور آمدنوں میں بھی اٹھاتے تھے لیکن خاص طور پہ یہ تمام ہوتا تھا کہ جو راتیں ہیں آخری دس اعتکاف والی اس میں حضور اٹھایا بھی کرتے تھے کہ اٹھو رہباتیں کرو پھر اس میں جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو دنیا کے جو دوسرے کام ہیں اس سے بالکل الگ تھلگ ہو کے ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ملحوظ کھاتے رکھتے ہیں اس میں بھی روایات میں آتا ہے کہ دوران اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم آم میں جایا کرتے تھے لیکن دوران اعتکاف مریضوں کی عیادت کرنا پہ عیادت پہ بھی نہ جایا کرتے تھے ٹھیک ہے پھر جنازوں میں بھی نہیں شریک ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اور اسی طرح تبی ضروریات کے مطابق اس زمانے میں تو واش روم وغیرہ مسجد میں نہیں ہوتے تھے جی اور باہر جانا پڑتا تھا تو فوراً رفعۂ حاجت کے بعد فوراً مسجد میں واپس آیا کرتے تھے تو اور پھر اگر روایات میں آتا ہے کہ اگر گھر سے جانا مسجد سے جانا پڑ جاتا تھا کسی ضرورت کی بنا پر اسی میں رفاع حاجت کے زیل میں لکھا ہے تو درمیان میں رستے میں اگر کوئی مریض مل جاتا تھا یا کوئی ایسا کوئی خاص بات اگر کسی صحابی نے پوچھنی ہوتی تھی تو آپ بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کیا کرتے تھے اور لکھا ہے کہ مریض سے بھی زیادہ بات چیت اور لمبی جوڑی عیادت نہ فرماتے تھے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اعتقاف میں پھر انہیں عیام میں ایک رات بڑی مبارک آتی ہے جو ولاۃ قدر کے نام سے موصوم ہے جی رمضان المبارک کے آخری اشرے میں شب قدر کی تلاش بھی سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہوتا تھا اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے شب قدر کی جو عبادت ہے وہ ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے اور جس شخص کو اس رات عبادت کی توفیق مل جائے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایک ہزار مہینے یا ایک ایک تقریباً محاورہ پھر حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمارے سامنے بات کی روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک غم خاری کا مہینہ ہے اس میں آپ بھوکا رہتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا میں اتنے مفلس ہیں ان کے پاس وہ حالات نہیں ہیں کہ اپنا وہ کھانا پورا کر سکیں غربت میں رہتے ہیں بیچارے تو ہم ان کا بھی احساس کر سکیں اور ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے مسلمان الحمدللہ کوشش کر کے اور اپنا حرج کر کے بھی اگر ان کا کرنا پڑے تو بہت سارے جو اپنے غریب بہن بھائی ہیں ان کو ان کی امداد بھی کرتے ہیں پیسوں سے ان کو پاکستان یا دوسرے ممالک میں جی پیسے بھی بھیجتے ہیں جس سے وہ روزے رکھ سکیں بہتری کر سکیں اور ایک حدیث میں ابھی پچھلے دنوں درس ہو رہا تھا اس میں میں سن رہا تھا کہ حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے جو اہل و عیال ہیں رمضان میں ان کے لیے فروٹ لانا یا کوئی اچھی چیز لے کے آنا وہ بھی عبادت کے اندر شمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم گھروں میں بھی عام طور پہ اتنا اہتمام نہیں کرتے پھل وغیرہ لانے کا یا کوئی اچھی ڈش بنا لی اس دن اتنے احتمام سے ساتھ بیٹھنے کا تو اس کی بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ثواب کھینچنے والی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ ساری ہمارے سامنے پیش ہوئیں جو حضرت رس و سلّم نے بتائی ہیں ہمیں پھر روایات میں آتا ہے کہ روزہ روزہ دار کے لیے ڈھال ہے اور یہ اس وقت تک ڈھال ہے جب کہ وہ جھوٹ غیبت اور گناہوں سے بچے پھر روایات میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کھانے کا کہتا ہے کہ کھانا کھالو تو کہو کہ میں روزہ دار ہوں روزہ پھر کوئی اگر تمہیں گالی دیتا ہے تو تم اس کو کہہ دو کہ انی سائن میں روزہ دار ہوں میں نے اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث نہیں ہونا تو کنارہ کشی کر لے تو جھوٹ دگا گناہوں سے بچنا یہ روزہ جو ہے مومن کے لیے روزہ دار کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے اور اس میں آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ جو اگر کسی نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ ساتھ والے نے روزہ رکھتا ہے تو رکھا ہوا ہے تو ایک طبی طور پہ ایک احترام ہوا ہے جی جو اس کے لیے ہمارے دل میں قائم ہوتا ہے تو یہ اس کا بھی یہاں پہ ایک نظر آتی ہے جھلک پھر روزہ صرف کھانے پینے سے بعض رہنے کا نام نہیں روزے کا مقصد یعنی روحانیت اور تقوی اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب روزہ دار روزہ میں فضول نامناسب اور گناہوں سے بچتا ہے اگر کوئی شخص روزہ دار کو گالی دے تو روزہ دار کو چاہیے کہ اس کو یوں جواب دے یا دل میں یہ سوچے کہ میں روزہ میں روزہ دار ہوں اور گالی کا جواب ہر کسی نہ دے ٹھیک ہے تو یہ وہ روایات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں بخاری مسلم اور دوسری تیسری جتنی بھی مستند احادیث ہمیں نظر آتی ہیں کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ پہلے ہی استقبال شروع کر دیں انسان کا استقبال کر رہے ہیں اور کتنی ایک عظمت ہوگی حضور کی تحریر اپنی باتوں سے ہمارے سامنے جو پہنچی ہیں پتہ لگتا ہے کہ حضور کتنی تڑپ رکھا کرتے تھے راتوں کو اٹھنا اور ایک ایک عمل کے اندر ایک ایک عمل کے اندر حضور نے اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ عام دنوں میں جب انسان عبادتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے سات سو گناہ تک بڑھا چڑھا کے دیتا ہے رمضان کے بارے میں خاص طور پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں اس کی جزا ہوں جی کی جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے اس کو سات سو گناہ سے چھوڑ کے جتنا مرضی گناہ مل جائے گن گناہ, گناہ, گناہ, گناہ کی جی بات دل نہیں دل ہے تو بالکل. ملٹی پلائی جس کو کہ جی وہ جتنا مرضی مل جائے اللہ تعالیٰ کی رضا اگر اس کو مل گئی تو وہ سب انعامات پہ بھاری ہے سب ثوابوں پہ بھاری ہے اور یہی تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے مقصد, مقصد یہی کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہے بالکل صحیح بات ہے اسی وہ کانٹیکس میں بعض اوقات جب وہ کہتے ہیں نا جسمانی فائدے ہے اس تو ذہن میں آتا ہے کہ नहीं تو नहीं ایک اتنی بڑی چیز ہے چھوٹی سی موٹیویشن تو رہتی نہیں اس کے سامنے بہت بہت شکریہ عبد الراب صاحب سامین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور پروگرام ریڈیو احمد یا شاید بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا یہاں وقت ہے ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 4164106522 سکس کا نمبر ہے ریڈیو احمدیہ کا آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں کال کیجیے آپ کے کی سوال کو براہ راست پروگرام میں شامل کریں گے اب تو نور عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہادی علی چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ایک سوال حادیث صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا پہلے رمضان جی میں جی قرآن کریم جی کے نزول سے متعلق جی کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن قرآن کریم میں جب ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا یہ جی جی عموماً ہمیں پتہ ہے کہ 22 23 سال کا عرصہ ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے اس آیت کی کس طرح سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اس کا جو ابتدا ہے قرآن کریم کی وہ رمضان سے ہوئی ہے یہ ہے تاریخی طور پہ بھی ثابت ہے اور قرآن کریم کا واضح شاد عنزلہ فہیل قرآن اس میں وہ اتارا گیا اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جتنا اتارا جا چکا ہوتا تھا حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حصہ دوبارہ پورا تلاوت کر کے بتاتے تھے ٹھیک ہے تو وہ دہراتے تھے کہ اتنا حصہ ہو چکا ہے اور اگلے سال اور جتنا نزول ہو چکا تھا وہ شامل کر کے وہ دہراتے تھے تو جب دس ہجری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. کے وسال کا سال ہے اس سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. نے یہ بتایا کہ ہر سال جبریل آ کے مجھے ایک دفعہ قرآن کریم دہرائی کرواتے تھے اس سال انہوں نے دو دفعہ کروائییا ٹھیک ہے. ہے اس کا اگلا حصہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن یہ جو آپ کا سوال تھا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان ضلہ فی القرآن کے معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس کے بارے میں قرآن اترا ہے اب اس کے بارے میں یہ اگر سوچا جائے کہ باقی ساری تعلیمات چھوڑ کر صرف روزے کو لے کے اس بارے میں کیوں ہیں جی تو اس کا ایک موٹا جو پہلو ہے وہ یہ ہے واضح پہلو کہ روزہ انسان کو خدا سے ملاتا ہے یہ پکا نتیجہ ہے روزے کا جس نے ایمانن و احتسابً حضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ بخشے گئے تو وہ پاک ہو کر خدا سے مل گیا ٹھیک ہے نا تو یہ جو مذہب کی بنیاد ہے نبیوں کا آنا ہے اور مذہب کس لیے آتا ہے نبی کس لیے آتے ہیں انسان کا خدا سے تعلق قائم کرنے کے لیے یہ بنیادی غرض ہے باقی اس کے ساتھ اس کی تشریحات ہیں تعلیمات ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں جو اس نے پوری کرنی ہے لیکن اصل غرض نبی کے آنے کی اور تعلیمات کے آنے کی انسان کا خدا سے تعلق ہے اور اس لحاظ سے روزہ ایک موثر معین اور بہترین حق ادا کرتا ہے انسان کو خدا سے ملانے کا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اصوم و لیوانا اجزیبی بعض لوگوں نے اس کو اجزا بھی پڑھا ہے جی کہ روزہ میرے لیے تم رکھتے ہو اور میں اس کی میں خود جزا بن جاتا ہوں یعنی بلکہ. میں تمہیں مل جاتا ہوں تو روزے میں یہ عجیب بات ہے کہ ہر وقت انسان جب بھی توجہ کرتا ہے اگر مثلا بھوک بھی اس کو تڑپائے یا پریشان کرے یا اس کو محسوس ہی ہو تو وہ فوراً اس کا ذہن خدا کی طرف جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں یہ برداشت کر رہا ہوں اور باقی جتنے قرآن کریم کا اس کے ساتھ جو آن وسلم کا طریقہ ہے قرآن کریم پڑھنا جبری علیہ السلام کا یہ تا کہ تھے تو اس میں قرآن کریم کو ساتھ رکھا گیا ہے تو اس مہینے میں ساری تعلیمات میں سے انسان تلاوت کے ذریعے بھی گوتھرو ہو جاتا ہے تو یہ روزہ اس لحاظ سے جو قرآن کریم کا اس کے ساتھ تعلق ہے یہ بڑا گہرا ہے اب اس بات کی طرف آتے ہیں जी. کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ بڑی واضح روایت ہے اس کی مواحب اللہ دنیا میں ہے کنز المال میں ہے نواب صدیق حسن خان اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے ان کی کتابیں مستند یا حوالوں کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اپنے مسلک کے لیے اہل حدیث پیش کرتے ہیں تو حجج الکرامہ میں انہوں نے بھی اس روایت کو لیا ہے تو اس میں ہے کہ ہر سال جبریل آتے تھے کانا جو آرض فی فک العام المراتََََََََََََََََ ہر سال مجھے ایک دفعہ دہرائی کرواتے تھے اور اس سال دو دفعہ کروائی ہے اور سات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اور مجھے انہوں نے یہ خبر بھی دی ہے کہ ہر نبی پہلے نبی سے آدھی عمر ضرور زندہ رہا ہے مام نبی اللہ عاشہ نصف اللہ زی ہو ٹھیک ہے و اِنی آرانی اللہ ذاہبً اللہ نہ و اِن عیصب نہ مریماں عاشا عشرینہ ٹھیک ہے اور اس نے جبریل نے علیہ السلام نے یہ خبر بھی مجھے دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک سو بیس سال زندہ رہے و اِنّی آرانی اللہ ذاہباً اللہ راسطین اور میں نصب تک ضرور پہنچوں گا یعنی ساٹھ سال میں ضرور کراس کروں گا السلام تریسٹھ سال کی عمر جا. میں آپ کا وصال ہوا تو یہ عجیب بات ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کریم کی دہرائی کے ساتھ جبری علیہ السلام کا یہ خبر دینا کہ حضرت عیسیٰ ایک سو بیس سال زندہ رہے جی یہ واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی وفات کا اعلان ہے اس غرض کے لیے کہ اگر اس عقیدے کو اپناؤ گے تو یہ قرآن کریم کے اغراض پوری نہیں ہوں پوری نہیں ہاں کیونکہ وہ توحید کو ختم کر या, رہا ہے وہ تصلیس کا عقیدہ ہے عیسائیوں کے مذہب کا ان کے عقائد کا راد مذہب کا نہیں وہ تو حضرت عیسیٰ سچے نبی تھے لیکن جو عقیدہ بنا لیا گیا کہ وہ کفارہ ہو گئے ہمارے گناہوں کا سلیب پر جان دی پھر زندہ ہوئے ہوئے اور آسمان پر چلے گئے تو یہ عقیدہ غلط ہے اصل میں فرمایا مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ وہ ایک سو بیس سال زندہ رہے اس کا مطلب ایک سو بیس سال کے بعد زندہ نہیں تھے ٹھیک ہے اور ساتھ اس پر مہر تصدیق یہ سبد کی کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مر چکے ہیں کہ میں نے ساٹھ کی عمر کراس کی ہے جی میں اس آدھا زندہ رہا ہوں آدھی عمر اس سے زندہ رہا ہوں تو عن سلم نے یہ بڑا واضح یہ بھی قرآن کریم سے عجیب یعنی اس کا تلق بان جاتے رمضان سے کہ اسی سال جبریل علیہ السلام نے آنسلم کو یہ بھی بتایا کہ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے اور یہ عقیدہ ہے غلط اور اس میں جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اس کے مطابق کسی نبی کا زندہ ہونا مستقل زندہ رہنا لمبے عرصہ زندہ رہنا وہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو بعض آیات سے جو استدلال کرتے ہیں وہ ایک زور لگا کر اور غلط لائن لے کر لغت کو جھٹلا کر یہ عقائد اپناتے ہیں جس کا اس کے ساتھ قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل بالکل یہ بڑا ایک نئی چیز ایک طرح سے مطلب نیا زاویہ ہے نیا زاویہ, زاویہ, زاویہ, زاویہ ہے لیکن یہ ہے کہ عجیب بات ہے کہ جب السلام کا خاص طور پر جی. ہاں صاحب خراب و اخبار آنی اور مجھے انہوں نے خبر, خبر دی, دی, دی, دی تو یہ کنز مال وغیرہ کتابوں میں موجود ہے ماہب دنیا میں موجود ہے تو اس سے بڑا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ حیات مسیح کا عقیدہ اسلام کو بڑا نقصان پہنچائے گا اور اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے بلکل. یہ جو حضرت السلام کی آمد کے وقت تھے اس سے پہلے تو عیسائیت جو تھی مسلمانوں کو شکست دے چکی تھی اور مسلمانوں میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو سامنے کھڑا ہو کر مقابلہ کر سکتا یہ صرف حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے جو دلائل دیے خاص مقصد کے لیے آپ کی باثت ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح پیش گئی ہیں تو اس وجہ سے عضرت مسیم الد علیہ السلاۃ والسلام نے جو سٹینڈ لیا ہے اور جو عقائد دنیا کے سامنے پیش کیا اس نے دنیا کی پلٹ دی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اسلام کی بیان کردہ توحید جو ہے وہ دنیا میں اب قائم ہو رہی ہے اللہ آل تعالیٰ اللہ کے فضل سے اور عیسائیت وائنڈ اپ ہو رہی ہے بالکل اور بہت سارے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا میں یہ جماعت احمدیہ ان دلائل کی وجہ سے غالب ہے عیسائیت پر الحمد بہت شکریہ حادث صاحب سامین پروگرام میں آخری نصف گھنٹے سے کچھ قبل کا وقت ہے یا کچھ کم وقت ہمارے پاس موجود ہے آج کے پروگرام کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہیں تو سٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 4164106522 نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے بعد آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں کال کیجئے اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں ہم آپ کے سوال کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے حادی صاحب بھی موجود ہیں اور عبد النور عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کے سوالات کے جوابات لیں گے پروگرام آج کا رمضان کے بارے میں ہے اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں خوشخبریاں دی ہیں اور رمضان کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اس کے رنگ میں روزے ہمیں کس طرح سے گزارنے چاہیے ایک سوال تھا میرے معزز مہمانوں سے اعتکاف کے بارے میں کہ جو ایک رخصت ہے اگر بیمار ہے کوئی شخص اور اس کی بیماری اس قسم کی ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا مجبوری ہے اس کی تو وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتا پھر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے گا نہیں <tiny> یہ محرومی کے ہی احساس ہیں جی لیکن ثواب کے لحاظ سے یہ ہم اس کو نہیں اس طرح لیتے ٹھیک ہے اعتکاف کی بعض مسنون اور مکمل جو شکلیں ہیں جی. اس میں حضر ص اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ لا اعتقاف الا فی مسجد ان جامعین ٹھیک ہے کہ اتقاف جو ہے وہ جامع مسجد میں جہاں بعد جماعت نماز ادا کی جاتی ہو باقاعدہ مسجد ہو وہاں اعتقاف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی مکمل ایک شکل ہے کہ اس وقت تک آپ نے مسجد اناسلوں نے پورے اس کے قواعد یا اوقات سارے معین کی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ شرط لازمی ہے کہ روزے پورے رکھے ٹھیک ہے تو جب روزہ ہے ہی صحت مند کے لیے جی جی جی تو اتقاف اس کا ایک لوازمہ ہے ٹھیک اس میں وہ کرے لیکن جو عبادت ہے اس کو پورا اختیار ہے جتنا مرضی وہ کرے مسجد میں آ کے ٹھہرے کرے اس میں کوئی روک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ٹیکنیکل اعتکاف نہیں ہوگا ٹھیک ہے اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کیا ہے اس کے معنی کہ روک ج... رک جانا اور باند ا... باند الگ لے. ہو کے ہیں باندھ لینا باندھ لینا, باند لینا باند باند دا. دا. الگ ہو کر اپنے آپ کو پابند کر دا. کے بٹھا لینا کسی جگہ ٹھیک ہے تو یہ جو معنی ہیں اس لحاظ سے وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ سکتا ہے اور کسی اور جگہ بھی اپنا وقت گزار سکتا ہے عبادت میں تو لیکن جو رمضان کے ساتھ متعلقہ اعتکاف ہے اس کے جو مکمل شکل ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے اس میں جس طرح آپ کہیں کہ مثلا کھانا کھانا ہے تو کھانے میں ایک عام خیال ہے کہ روٹی ہو یا چکن روسٹ ہو یا بند ہو یا کوئی جو آج کل थी جو थी. جو بھی ہے لیکن آپ کو کوئی کہے کہ یہ ام, ام, ام, ککمبر کھا لو کھانا ہے آپ کا ڈنر ہو گیا جی تو اس میں اور اس میں فرق ہوگا بالکل ہوگا تو یہ اس طرح یہ اپنا جو آپ کریں گے کہیں بیٹھیں گے اس کا اس ٹیکنیکل کھانے سے جس رہا ہے وہ اس کا سلاد کا تعلق نہیں ہے وہ ایک جزو ہے اس کا یا ایک چھوٹا اس کا کانسیپٹ ہے چلیے میں نے یہ سوال اس لیے بھی کیا کہ پچھلے پروگرام میں آخر میں بالکل جب وقت نہیں تھا ہمارے پاس آخری دو تین منٹ تھے یہ سوال آیا تھا تو جنہوں نے سوال کیا تھا اگر وہ پروگرام سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کے جواب مل گیا نے سینٹ سے ہمیں فون کیا حلی. تھا یہ رمضان ता. کے اعتکاف کی بات ہے اس کے علاوہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیے ہیں وہ اس کے علاوہ اور مہینے میں بھی پورا مہینہ آپ الگ ہو کر اپنے گھر کے چھت پر جو ایک اجرا سا تھا وہاں آپ نے مہینہ گزارا ہے سب سے الگ ہو کر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو راز و نیاز تھے وہ اس میں کیے عبادت کی جو بھی سلم کے ذہن میں تھا اس کا پروگرام یا وہ آنسر میں پورا کیا وہاں ایک مہینہ انتیس دن وہاں رہے ہیں تو اس طرح وہ ایکٹیویٹیز نہیں تھی باہر نکلنا اور وہ نہیں تھا نماز پڑھی اور اس جگہ جا کے تو الگ ہو کے بیٹھے رہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ دو مہینے بھی آپ نے الگ گزارے ہیں تو اسی طرح جو غارے حراہ پر جاتے تھے وہ بھی ایک اعتکاف کی قسم تھی پابند کر کے آپ نے آپ کو وہاں رکھتے تھے تو وہ بیٹھتے تھے تو اس طرح انسان الگ ہو کر ایک دن دو دن چار دن رمضان کے علاوہ بھی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ سے الگ ہو کر اس کے لیے بیٹھ سکتا ہے تو وہ بھی اتقاف ہی ہے اس کو اعتقاف ہی کہتے ہیں عربی ٹھیک جی چلیے بہت شکریہ اور ایک اور سوال آتا ہے ذہن میں اسی جو بات آج کی ہو رہی تھی لیل کے حساب سے تو قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے قیمت صلی اللہ تعلیہ دلوک شمس غسک العل ملی تو اس میں جو غسک کا لفظ ہے اس سے کیا مطلب ہے کیونکہ وہ لیل کے ساتھ آ رہا ہے کیا ہماری تعریف کو مزید مستحکم نہیں کرتا میں صرف ایک پوچھنا چاہ رہا تھا آپ جی کہ غسق کا مطلب کیا ہے ہم اس کو کس چیز میں لیتے ہیں یہ جو چھا جانا ہے نا وہ غسق کے معنی ہے چھا جانا ٹھیک ہے تو جب گہری چھا جانا گہری تو قرآن کریم نے جس طرح ابھی ایک ہمارے بھائی نے بکرا تنوع اصیلا طلو شم سی و کئی اصطلاحیں آئی ہیں قرآن کریم تو لیکن غسق جو ہے وہ پوری طرح چھا جانا تو وہ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے چھا چکی ہوتی ہے مغرب کا وقت ہے جب ابھی دھندل کا ہوتا ہے تو لیکن کہتے ہیں اسے بھی لائل وہ لا لیل کا اول وقت ہے یہ اس کا دوسرا وقت ہے پھر تیسرا وقت ہے پھر صبح کاذب ہے پھر صبح صادق ہے تو اس طرح وہ رات کو تقسیم کیا ہے تو یہ جو اس میں حدیث میں عنصر نے بڑا واضح طور پر اس کو وہ کیا ہے ایز اَ ادبر شمس اس طرح ہے کہ جب سورج اپنی ادبرا مطلب ہوتا ہے کہ دم کی طرف چلا جاتا ہے یعنی چھپ پیٹھ دکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چھپ جانا اس کے مراد ہے تو اس طرح یہ جو دن اور رات کو معین کیا ہے آنذرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں روشنی کا پہلو جو ہے وہ کہیں بھی نہیں آتا سورج کا غروب ہونا آتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے افق پر کتنی روشنی رہتی ہے یا نہیں رہتی یہ ہر خطۂ عرض کے الگ الگ الگ الگ ہیں بالکل آپ نے بتایا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے ہم اس بات کو آج جانتے بھی ہیں کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ مجھے علم نہیں ہے یہ تو اور دلوک میں یہ پانچوں نمازوں کے وقت جانا ان دونوں چیزوں عشاء اور مغرب اور عشاء کا آ جاتا ہے اور دلوک میں پورا تلو ہونا بھی ہے اور ابتدائی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری نمازیں اس میں آ جاتی ہیں ڈھلنا بھی ہے اس میں جی ہاں دلوپ میں چلیے بہت شکریہ بہت है. شکریہ سامعین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے آخری بیس منٹ کا وقت ہمارے پروگرام کا آج کے دن کا آج کے بعد ہم ہفتے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہفتے کو جو پروگرام ریڈیو احمدیہ پر پیش کیا جاتا ہے اس کا وقت ہے نو بجے شب نو بجے سے گیارہ بجے تک ہفتے کو ایف ایم ہنڈریڈ پر ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے نو سے دس بجے تک اردو میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے دس سے ساڑھے دس بجے ہفتے کے روز عربی زبان میں اور ساڑھے دس سے گیارہ بجے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے تو ہفتے کے دن دو گھنٹے اور تین زبانوں میں ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اتوار کو آٹھ بجے ہم حاضر ہوتے ہیں آٹھ بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ریڈیو احمدیہ کا آغاز کیا جاتا ہے اور آغاز میں ہم آپ کی خدمت میں ریکارڈنگ پیش کرتے ہیں جمعہ کی جو کہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نثرِ عزیز کے جو بھی تازہ ترین خطبہ جمعہ ہے اس کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تقریباً ایک گھنٹے کا وقت ہے جو خطبے کا عموماً ہوتا ہے نو بجے سے ہمارا پروگرام براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے اور شب بارہ بجے تک یہ رہتی ہیں نو سے دس تک اتوار کے روز ایف ایم پر جب کہ بجے سے لے کر اور 12 بجے رات تک ہم اور آپ اسی فریکوینسی پر ساتھ ہوتے ہیں یعنی اے ایم فائیو تھرٹی پر ریڈیو احمدیہ کے پروگرام براہ راست تو آپ سن ہی سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہ ذریعہ موجود ہے کہ ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ جس کا نام ہے وائس آف اسلام یہ ایک ہی لفظ ہے www.voiceofislam.ca سی کینیڈا کے لیے تو وائس آف اسلام اس ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ براہ راست ریڈیو احمدیہ سن سکتے ہیں بلکہ کسی ویب سائٹ کے آرکائیو سیکشن میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے سو وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے آرکائیو سیکشن اس میں بہت سے جتنے بھی پرانے پروگرامس ہیں ہمارے ان تمام کی ریکارڈنگ موجود ہے آج کا بھی پروگرام جیسے ہی ختم ہوگا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر یہ پروگرام آپ کو انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پر میسر آ جاتا ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں Uh, کوئی سوال کے جواب جو ہم نے دیا کوئی حوالے جن کے ہم نے ذکر کیا آپ سے ان تمام حوالوں کے لیے سوالات کے لیے ریکارڈنگ ایک صنعت کی حیثیت رکھتی ہے اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ بذریعہ ای میل پوچھتے ہیں یا ہم نے کوئی بات آپ سے کی ہے کوئی حوالہ دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے کو ہم آپ کو چونکہ بیان کر رہے تھے آپ لکھ نہیں سکے تو ہمیں ای میل کر دیجئے ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو کیو ایز اے کوشچن اور اے ایز این آنسر دو ہی لفظ ہیں کیو اے ایٹ وائس اسلام سی اے آپ اپنا سوال بھیجیے ان ہم آپ کو حوالے کے ساتھ اس کا جواب مہیا کر دیتے ہیں سلیم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر اس وقت موجود ہیں سلیم صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے سلیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سلیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شکریہ اللہ کا رمضان مبارک ہو آپ کو بھی رمضان مبارک ہو آپ کا نام میں نے اور دوسرا یہ موجود آپ برانا مانے دو چلے आप सवाल کیجیے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں خیال سے طلاق میں اور خلا میں کیا فرق ہے مجھے اس جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ چلیے بہت شکریہ آپ کے سوال کا آ, سوال کا ان کا تھا کہ آپ کے خیال میں تو ہم یہ آپ کے خیال کا لفظ ہٹا لیتے ہیں باقی آپ بتا دیجئے طلاق <laughs> <laughs> مرد دیتا ہے اور خلا عورت لیتی ہے ٹھیک ہے <laughs> طلا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آزاد کرنا اور خلا کا مطلب ہوتا ہے رسی کو کھولنا کسی پابندی ہے. کو توڑنا یا کھولنا ضروری رسی اور رسی کو کھولنا بھی خلا خلائی ہی کہتے ہیں اور کسی بھی پابندی کو سے نکل جانا وہ خلا کہلاتا ہے تو عورت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اگر خامت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا طلب کرے اور اس کے لیے چونکہ یہ قواعد ہیں اسلام کے نکا کے وقت ولی ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے ایجاب قبول کرتا ہے تو یہاں بھی خلا کے لیے اس کو سپورٹ دینے کے لیے تاکہ کوئی اس کا خامند یا اس کے کوئی عزیز یا جو بھی ہو اس پر زیادتی نہ کرے تو وہ حاکم کے پاس یا جو بھی نظام ہو اس کے پاس جا کر یہ اپنا حق طلب کرتی ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا کو بھی کچھ بھی ہے کوئی ادارہ اپنا حق طلب کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس لیے مجھے آزاد کر دیا جائے تو وہ اس کا حق ہے اور طلاق جو ہے اس کا اپنا طریقہ ہے کہ اگر مرد کے اپنی عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے اس سے الگ ہونا چاہتا ہے تو وہ اس سے الگ ہوتا ہے اور اس کا طریقہ ہے تو یہ طلاق مرد کا حق ہے کہ وہ دے سکتا ہے اگر اکٹھے نہیں رہ سکتے تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے حتیٰ کہ اگر کوئی اختلافات بھی ہوں تو دونوں طرف سے اس کے رشتہ دار عورت کے رشتہ دار مرد کے دار مل کر اس کو کوشش کریں کہ اصلاح ہو جائے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں خاندان جڑا رہے اور طلاق کو اسلام نے اب غز الحلال بھی کرا کہ حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے اند اللہ ہے الطلاق و اللہ کے نزدیک طلاق ہے تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ یہ نہ ہو لیکن اگر مجبوری ہو اور اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں اکٹھے رہنے سے اکٹھے نہ رہ سکتے ہوں تو پھر دونوں کا حق مسلم ہے تو یہ دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سلیم صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے کوئی اور ضمنی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو اس سے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں ابھی دس منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس آپ کے سوال کو ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنا سکتے ہیں پروگرام کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں عبد صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو سوال ذہن میں آتا ہے جتنی باتیں جو واقعات آپ نے بیان کیے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا پروگرام کی شروع میں کہ جب رمضان آتا ہے تو اس بات سے قطع نظر کے دنیا کے کس خطے میں ہم ہیں چاہے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے اور ممالک میں ہیں اس میں کیا کہنا چاہیے کہ جو ایک صحبت و والی بات ہے کیونکہ وہ ماحول بنتا ہوا ہر ایک کو نظر آتا ہے مسجد ہے بھری ہوئی ہیں تراویاں بھی ہیں فجر کی نمازوں میں بھی بلکہ نماز سے بھی پہلے آ کے لوگ گھروں میں بھی تہجد پڑھتے ہیں بعد میں بھی فجر ختم ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ قرآن کریم لے کے بیٹھ گئے ہیں تلاوت ہو رہی ہے ایک چیز نظر آتی ہے ہمارے سننے والے خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان ملکوں میں رہتے ہیں جابز بھی کرتے ہیں سکولوں میں بھی جاتے ہیں کیا کوئی ایسی نصیحت کریں گے یا آپ یا کوئی ٹپس ایسے دیں گے کہ روزے کس طرح سے انہیں گزارنے چاہیے یہ ایک بنیادی سا سوال تھا کہ کیا ایک دن جیسے آپ نے بتایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کس طرح سے روزوں میں ہوتا تھا یہ ای ایک چیز ہے یہ سوال میں اس لیے میں آپ سے کر رہا ہوں میں آپ کی اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں کہ جیسے ایک میں اگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں مثال کے طور پہ کہ میرے گھر میں بھی افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے حالانکہ وقت وہ ہے جب کھانا بھی تقریباً اسی وقت ہوتا ہے افطار بھی اسی وقت ہوتی ہے تو بچوں کی عمر ایسی ہے جب سولہ سال تیرہ سال بارہ سال کے اب روزے رکھنے کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے ایک افطار میں ایک خاص چیز ہو جاتی ہے کہ چلو آج افطار بھی ہوگی یا ہر روزے میں افطار بھی ہوتی ہے سہری بھی اہتمام کیا جاتا ہے تو ایک یہ اٹریکشن سی بھی بن جاتی ہے کہ عام دنوں میں اور اس دن میں ایک یہ بھی فرق ہے اور انہیں بھی پتہ ہے کہ جب جب افطار خاص ہے تو پھر اگر آپ نے تراویح کے لیے جانا ہے اور صبح سکول کے لیے اٹھنا ہے تو چونکہ سب کچھ خاص ہے تو تراویح پہ بھی جانا ہے اور بالکل وہی والی بات تھی کہ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے کون سے سپارے پہ, پہ پہنچ گئے ہو کتنا ہو گیا ہے ایک دور ہے دوسرا دور ہے وہ بھی چھپایا جاتا ہے تو میں ایک چاہ رہا تھا کہ ایک تھوڑا سا ہمیں اگر بتائیں ماشاءاللہ سے آپ دونوں حضرات جو میرے سامنے ہیں جامعہ میں بھی ہیں استاد بھی ہیں جامعہ میں بہت سے بچے پڑھتے ہیں تو ایک کس طرح سے اس خاص ان ممالک میں ہم کیا روٹین ہمیں رکھنی چاہیے کیا ایک آسانیاں ہمارے لیے ہیں ہم لمبے روزے کو کیسے آسان کر سکتے ہیں یہ جو اس میں آخر میں جو آپ نے بات کی ہے کہ لمبے روزے کو ہم آسان کیسے کر سکتے ہیں تو وہ تو روزہ جتنا لمبا ہوگا وہ رہنا تو اتنا ہی ہے اس نے ٹھیک ہے اس میں ایک چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ رمضان میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ تم نے کھانا پینا نہ نہیں ہے دوسری طرف ہم یہ بھی ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ یہی وہ مہینہ ہے جو ایک مومن کو زیادہ ہوشیار بھی کرتا ہے اس میں صرف بھوک کم نہیں ہوتی اس میں آپ کی نیند بھی کم ہو جاتی ہے جی yeah. ہاں اس میں آپ کے جو اور بہت سارے کام ہیں جو عام دنوں میں آپ کرتے ہیں اور ان ان اوقات میں یا ان دنوں میں آپ اس سے رک جاتے ہیں بہت ساری ایسی محفلیں ہوتی ہیں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں مثلا ہائی اسکول کے اب کر لیں لیکن روزے کی وجہ سے آپ کا جو ساری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی دوسری طرف تو رمضان کو اگر آپ اس نظر سے دیکھیں کہ رمضان جو ہے وہ مومن کو سست بنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ رمضان میں باقی ایام سے زیادہ مسلم جو جو مومن ہے وہ زیادہ ہوشیار اور زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اب دیکھیں اب تراویاں بھی پڑھنی ہے پھر نماز فجر ہے اس سے پہلے سحری ہے تو سونے کا ٹائم بھی کم ملتا ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ ساری رمضان کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھنی تو وہ صبح اٹھ کے آ, نوافل پڑھے اس کو تو یہ لازم و ملزوم ہے اس میں ہم اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے جہاں تک بات ہے آ, بچوں کی جو سکول جاتے ہیں تو اس میں آ, روزہ رکھنے کی جو شرط ہے وہ بالغ ہونا ہے ٹھیک ہے اور عموماً اٹھارہ سال کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں جو بچہ ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی اور اس کے جو کواہ ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں نشو نما کی عمر سے وہ باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو نشو نما کی عمر میں بچے کو بھوکا رکھنا اور اس پہ مشقت ڈالنا کہ وہ کچھ بھی کھائے پیئے نہ اور اسٹرکٹلی فالو کروانا والدین کا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے لازمی وہ غلط ہے بالکل ٹھیک ہے جب تک وہ اٹھارہ سال کا اس کو عادت کے طور پہ ہم جب تیرہ چودہ سال کا ہو جائے تو اس کو عادت کے طور پر ہم ایک روزہ دو روزے چار روزے آٹھ دس تو وہ کروا سکتے ہیں لیکن پورے روزے اس عمر میں نہیں رکھوانے چاہیے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نشو نما کا ہے پھر ایک تو قرآن کریم والی جو بات پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں پھر اسی طرح رمضان میں دروس کا سلسلہ بھی بڑا جاری رہتا ہے نماز فجر کے بعد آپ دیکھیں کہ عبادتیں کی ہیں مومنین نے بچوں بھی شامل ہیں بڑے بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں جو گھر کی عورتیں ہیں وہ زیادہ ثواب لے جاتی ہیں بالکل کیونکہ وہ گھر کا کام بھی انہوں نے کرنا ہے پھر مرد کے لیے سحری بھی بنانی ہے پھر افطاری کا انتظام بھی کرنا روزے کی حالت میں بچوں کا بھی سم... سب سے بڑی بات گھر کو سنبھالنا بھی تو کوئی آسان نہیں ہے नहीं. تو عورت بچاری بھی اسی طرح اسی رو میں روزے بیر تو یہ ہر مومن کے لیے بچوں سے لے کے بڑے تک ایک نہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں تو جیسے ابھی حادث صاحب نے ذکر کیا کہ بھوک بھوکا رہتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو دل میں فوراً یہ آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہا ہوں جی yeah. تو دروس کے اندر شمولیت ہے فجر کی نماز کے بعد ہے پھر جو درس ہیں مغرب سے پہلے افطاری سے پہلے ہوتے ہیں مساجد میں ہوتے ہیں ہمارے احمدیہ مساجد میں تو جا. ہر جگہ پورے کینیڈا میں پوری دنیا میں ہیں پھر بچوں سے جو والدین ہیں وہ سن سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے درس کے اندر کیا سنا ہے مجھے تھوڑا سا اس کا خلاصہ بتاؤ تو اس طرح بھی ہم بچپن میں جب ہمارے صدر محلہ یا منتظم اطفال ہوا کرتے تھے تو وہ درس کے بعد ہمیں لائنوں میں بٹھا کے تو ہم سے ایک ایک سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا سنا ہے تو اگلی دفعہ جب وہ بچہ بیٹھتا ہے تو وہ اٹینٹیو ہوتا ہے کہ میں نے سننا ہے اور میرے سے پوچھا جائے گا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پھر آ, والد ہونے کے ناطے آپ آ, قرآن کریم مکمل کرنے پہ آپ بچے کے لیے کوئی انعام جی. رکھ سکتے ہیں پھر آ, آ, درس سنتا ہے تراویاں پڑھتا ہے آ, عبادتیں کرتا ہے اس کو اس کے لیے کوئی اچھا انعام آپ رکھ سکتے ہیں اس کو کوئی چیز کھیلنے کو دل کرتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ بیٹا آپ یہ نماز پڑھیں یا آپ نے اس میں کوئی ناغا نہیں کرنا اس کی عادت کے لیے آ, اگر اس کو کریں تو وہ آ, اس کی ایک عادت بن جاتی ہے پختہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں میں ایکسیلپ بھی کرے اپنے آپ کو تو یہ بعض چیزیں ہیں پھر اس میں روزے میں نیند بھی آتی ہے جی اور یہ بھی بڑی یہاں پہ اچھی بات با, ہوگی روزہ دار کی جو نیند ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے جی اب اس کا یہ مطلب ہر نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے اور پورا دن سو گئے ہیں یہ مطلب ہر نہیں ہے دن کے کام کی وجہ سے کھایا پیا کچھ نہیں ہے تھکاوٹ ہوئی ہے پانی نہیں پیا اور تباً ایک نیند کی کیفیت ہوتی ہے انسان سو جاتا ہے اور باقی اپنے اس کے کام بھی ساتھ ساتھ جاری رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نے فرمائے سلسلن کہ سلسلن اس نیند کا بھی سلسلن. اس روزہ دار کو ثواب ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ہیں بچوں کے سامنے اگر کھول کے ان کو بیان کیا کہ جائے بیٹا یہ وہ ثواب چھیننے والی بات ہے ہر جگہ ثواب پکڑا ہوا ہے آپ نے اپنی ہمت سے اپنی بسات سے اپنے بازو پھیلانی ہے اور ثواب اپنا اکٹھا کرتے رہنا ہے चلی, بہت شکریہ بہت شکریہ آج کا آخری سوال لیتے ہیں اور اس کے بعد بس پروگرام کا ہمارے اس سے میری ہوں خالی یہاں پہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ شادی ہو جاتی لیکن جو ان کے وہ کہہ رہے ہیں تلاش نہیں دیے صحیح نہیں سکتی. صحیح میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک سسٹر ہے جنہوں نے خلا لی ہے ابھی اب ان کا شہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خلا لیے لیکن میں نے تو اس کو طلاق نہیں دی جب تک میں طلاق نہیں دوں تو یہ دوسری شادی نہیں کر سکتی نہیں, نہیں یہ غلط بات ہے جتنا طلاق دینے والے کا حق ہے اتنا ہی خلا لینے والی کا حق ہے اگر وہ خلا لیتی ہے اور نہیں رہنا چاہتی تو خام کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اس کی طلاق کی ضرورت نہیں ہے یہ خلا ہی طلاق ہے اس لحاظ سے ٹھیک ہے صرف اصطلاق کا فرق ہے مرد کے لحاظ سے عورت کے لحاظ سے اور اس کا طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس نے نظام سے جا کر یہ بات کرنی ہے اور اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے تاکہ کوئی مداخلت نہ کر سکے ٹھیک ہے تو جب وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے فقہ کے لحاظ سے عن کے طریق کے حساب سے آنظر صلم کے ساتھ یہ کئی واقعات ہیں یعنی ایک دو سے زیادہ ہیں غالبا کہ عورت آئی اس نے کہا کہ میں اپنے قامت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی آن نے فرمایا اس میں کوئی خرابی کوئی مارتا جھگڑتا کیا ہے اس نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں میں نہیں رہنا چاہتی تو حضرت سر صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس کو کھلا دے دو ٹھیک ہے تو है. اس کو تحفظ مل گیا اس سے اور اس کے بعد اس کی شادی ہوئی اور سارا کچھ ہوا جو بھی تھا لیکن اس مرض سے کُلی تنازاد ہے وہ اگر وہ کھلا لیتی ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے وہ سرجوع نہیں کرتی وقتی طور پر ایسے بازو کا جذبہ آیا کہہ دیا تو وہ خلا نہیں ہوتی بلکہ وہ نافذ ہوتی ہے نظام کے ذریعہ ٹھیک ہے اگر وہ نافذ ہو چکی ہے تو پھر خامد کا کوئی تعلق نہیں وہ طلاق دے یا نہ دے اس کا دعویٰ غلط ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلیم صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی سامعین سوالوں کے لحاظ سے آج کہ آخری سوال تھا ہمارے پاس آخری تین منٹ کا وقت ہے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں سے ہی درخواست کروں گا کوئی آخری کلمات کوئی آخری بات آپ کرنا چاہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے اس پروگرام کو اختتامی کلمات بس پھر ہم پروگرام ختم کریں گے اس کے بعد بس اختتامی کلمات تو یہی رمضان کے حوالے سے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے آپ کو بھی دے ہر سننے والے کو نہ سننے والے کو ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ رمضان کی برکات سے پورا حصہ لینے والے ہوں فیض یاب ہونے والے ہوں اور اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو پالیں اور رمضان آمی. کی جو غرض ہے روزے کی غرض ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے آمی. تو جتنی تعلیم ہے قرآن کریم کی جتنے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صدق صدق ہیں ان کی روشنی میں ہم صحیح راہوں پر چلنے والے ہوں اور ان برکتوں سے فیض حاصل کرنے والے ہوں جو ان تعلیمات جو جو یہ تعلیمات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور ان تعلیمات میں جیسا کہ ابھی ہم نے سارا پروگرام کیا ہے روزہ ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم اس سے فیض یاب ہونے والے ہوں بہت حضار بہت, حضار بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہادی علی چودھری صاحب عبد الراب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت اچھا موضوع تھا ہمارے سننے والوں کے لیے مجھے امید ہے کہ جنہوں نے پروگرام آج سنا ہے ان کو بہت ساری باتیں اور احادیث اور واقعات سننے کا موقع ملا اور ساتھ ہی ساتھ جب ان باتوں کو ہم سنتے ہیں تو خود ایک طرح سے اپنے نفس کا بھی محاذبہ کرتے ہیں اور سننے کے دوران کچھ باتیں ضرور ایسی آتی ہیں جس پہ انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں نے آج سنا ہے دوبارہ اور اس پہ کوشش کروں گا کہ جتنے روزے اب رہ گئے ہیں جتنا وقت رہ گیا ہے بڑی تیزی سے رمضان سے ہم گزرتے جا رہے ہیں جتنے روزے رہ گئے ہیں ہمارے پاس ہم کوشش کریں کہ حقیقی رنگ میں وارث بنے ان تمام انعامات کا ان تمام فضلوں کا اور وہ برکتیں حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں ہمارے لیے رکھی ہیں سامین اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام اختتام تک پہنچتا ہے آج ہمارے ساتھ کنٹرولز پر اظہر احمد صاحب موجود تھے اظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نہ صرف یہ کنٹرولز پہ موجود تھے ہمارے ساتھ بلکہ انہوں نے ہمیں آج ایک بہت اچھا افطار بھی کرایا ہے تو اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ اس افطار کا بھی جو آپ نے آج ہمیں کرایا سامعین ہفتے کے دن ان اللہ تعالیٰ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا ہفتے کو شب 9 بجے پروگرام ہمارا شروع ہوگا ایف ایم 100.7 پر 9 بجے سے 10 بجے تک پروگرام کے پہلے گھنٹے میں اردو پروگرام ہوگا اور 10 سے ساڑھے دس بجے تک یہ پروگرام عربی زبان میں اور ساڑھے دس سے 11 بجے تک بنگلہ زبان میں یہ پروگرام پیش کیا جائے گا اسٹوڈیوز کے نمبر یہی رہتے ہیں فور ون پروگرام چاہے کسی بھی زبان میں ہو آپ سوال کر سکتے ہیں یہ پروگرام سارے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور ہمارے جو علماء ان پروگرامز میں آتے ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے ہیں اتوار کو آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ہی ہم اور آپ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے صفیہ راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ